وسل تو سلام سل تو سلام سید والا آلہی والا آلہی بس فای انیس سدھا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين امعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال منت بلارے سد کلا مولا نلا ریم سد کر سو لو کری مل میلہ ہلائی کت ہو سلو نالیا منو سلو وال شوک نار سلا دو سلام کیا سی یا رسو لالا لا و سواب کیا سی یا حبی بلّہ سلا دو سلام بھی جی الی گا وسا بھی کیا مکین صاحب صدر عظیم القدر سید السادات مخبو میں سنت بانی محفل مبارک محتم میں جلسہ ہاضہ اس مبارک جناب پیر سید محمد عارف علی شاہ صاحب السلام علیکم ہم سنا تو بعد آج رانا دعا ہے ہکتالا جل مجدو کریم بندہ نہ دے دل غفلت تو معاف فرماوے اور مغفرت اور پناہ ہر شر فساد تو قطا فرماوے سلام اور سے مبارک حضور پیر طریقت رہبر شریعت صوفی با گلے گلزار محمد بابا سید محمد گلاب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آستانا شریف نکاد وزیر ہے منقد ہو چکا ہے بندہ ناچیر شاہ صاحب دستانے دادنا خادم ہون کے ناطے ہر سدراج تو جناب سامنے حاضر خدمت ہوں شاہ صاحب مہربانی یاد فرما لیں دنے اور یاد فرما نے کہ دوسرے جلسے کھو دے دے اپنے کرا لے نجا کرتے ہیں ان یہاں کی درا نوازی بندہ نوازی میری دعا ہے کہ سادہ کرام جب کرتے ہیں اگان قیامت سارے محبت, محبت فرماو دوستو میں جناب دے سامنے بابا جی قبلہ علیہ عل رحم قدمہ مبارک بیٹھ کے آپ دے دے تو یہ روحانیتوں مستفیز ہوں جناب سامنے جس موضوع تک کلام کر سیدھا راستہ اللہ تعالی من شر صدر بیان دی تو فی بخش میں سراط مستقیم کا موضوع سورہ فاتح کی روشنی چیش کرنا اس دا فائدہ یہ ہے اس موضوع دا کہ الحمد شریف کی تمہیں سمجھ آ جائے گی کچھ نہ کچھ جنگ مینو آن نیڑے اللہ اندر نڑے تا دیاں گا اس واسطے کہ اے صورت پاک جیڑی الحمد شریف ہے نا جی اے امت مستفا صلی اللہ تعالی وسلم رب العالمین دی طرفوں پورے قرآن حکیم وچوں ایک خاص انعام ان اللہ تعالی نے دو مرتبہ نازل فرمایا ایک وار مکا شریف اتری ایک وار مدینا شریف اہتمام محاج واستے دتا کہ اس اندر اللہ تعالی نے راز ان رکھ دیتے نے کہ پچھلیا گزشتہ پہلیا آسمانی ساریاں دے علم اللہ تعالی نے قرآن پاک کے جمع کر قرآن حکیم کا ایک اپنا علم ایسا لا محدود جا جیڑا جا مڑ کتاباں کتابیں نہیں سہ صرف قرآن چیو رڑا قرآن دا علم اپنا پچھلیا کتاباں دا تو سارا اللہ تعالی نے کٹھا فرما کے فاتحہ فاتح رکھ دتا ہوں تصا سورت پاک دی عظمت دا اندازہ کرو کہ مولا علی مشکل کشار دی اللہ تعالیٰ فرما دے جی میں الحمد دی تفسیر تفصیل ستر اونٹ پڑدا یعنی کی مطلب کہ میں لکھنا شروع کر دیا ایسا الحمد دی تفسیر مبارک کتاباں دیا جان لکھی جان لکھیں دیا جان جانے ای کتابہ بڑھ جان گیا ستر اونٹا دے لدنیاں پیڑیاں تو میرے کو لاہور تقریبن پندرہ ایک لاکھ کتاباں دیا کتاب ہو کتاب جہنیاں نا وہ اس ویلے میرے خیال دے دو اونٹ نے پوریا آ جان گ اللہ کا شیر فرما دا ہے میں ستر اونٹ الحمد سے پڑھ دیا اندازہ لگاؤ اللہ تعالی نے سورت کے پاک چ امام فخر الدین رازی رحمد اللہ علیہ تفسیر کبیر لکھی اس واسطے سی کہ آپ نے فرمایا سی میں ہزار علم سے اس کھنا امام فخر راضی نے دعویٰ دعوی کہ میں ہزار علم کتاب نہیں ہزار علم میں الحمد شریف چڑھ تو کسے اعتراض کیا ہے کہ میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا آپ جلال آیا پھر آپ تفسیر کبیر لکھ دوری دنیا دے اس تفسیر کبیر کبھی انہیں مشہور ہے غرض دے کے اللہ تبارک و تعالہ نے اس کی اسی عزمت کے تحت کیونکہ اس رات بڑے نے رب نے تھی ساٹی نماز جنہ اس صورت پاک کا تکرار کرایا کسی صورت سورت ہے کہ فرد ہو پاویں سنتا ہوں ہوا پایں نفل ہوں اور پاہ میں ہوں اور واجب ہر ہواجب ہو اس سورت نڑنا پہنتا پڑھنا پہلے پڑھ پڑھنا پڑھنا کہ نہیں تو بغیر غور تو ہی پڑھی آپ پڑھ پڑھنے آئے پر سانو توجہ صرف انگلش بک والے پاس ہوں دی. ادھر توجہ ہو جائے نا خالی الحمد شریف والے پاسے ایمان سارے مسلے ایک الحمد سوال ہو جاتے رہے بندے دے, ایمان دے عمل دے فکر دے د جی مسائل ہیں اس صورت کرو تے سارا مسئلہ اندر ہو جائے تو صحیح غور فرماؤ گے میرے نام کا نارا نہیں مارنا بس دے نعرے ہیں ان دے نام سے اللہ کے گھر چیٹے ہوں صرف اللہ دے اللہ دے پاک نبی کا اندر گلاموں کا نام ہونا چاہیے بس میرے نام جا نارے دا محتاج نہیں جی نب سونے رکھنا ہے تو نارے تو بغیر ہی رکھ رکھنا ہے جی اس نہیں رکھنا تو نعرے لکھ بجتے رہ چٹ تو پہلا مٹا کے وہ مارنا بار صورت تو غور فرمانا جب اللہ تبارک وطالم نے نماز دے اندر اس سورت کا تکرار سانو زیادہ کرایا ہے اور نماز اچھ رکھی اے سورت پاک اس واسطے کہ نماز ہر مسلمان مرد عورت فرض ہے ایویں تے سال پورا فرض ہوں روزہ جڑے وہ سال پچھو ایک بار آنا یہ سال پورا سال سال سورا فاتح سڑنے پہ ہوں تو بیان کرنا سورت کے پاک تفسیل ہوئے گی ان سیدھا رستہ سڈے سامنے آ اللہ, لزیز سبحان اللہ قبلہ اس سورت پاک دے اندر اللہ تعالی نے دو چیزاں خاص طور سے سمجھائی نے ایک مولا تالا کوگنا اور دوسرا اپنے رب کول کی منگنا کیونیں منگنا کی منگنا منگن دا طریقہ تے منگن والی شے دو چیزوں جیسے سمجھ آ رہی نہیں نا میری دو چیزاں پھر اپنے جو راز رکھے نے خیر نہیں اپڑ سکتا مخلوق خالق کی کلام کی سمجھے بے تمام ہی صرف رب ہی سمجھتا ہے تو رب چھوڑ آگو تو غور نال سمجھنا اس سورا پاک دے تیرا نام ہے تیرا نام نے تیرا نام پاک نے ایک سورت ہر نام پاک جڑا جی ہے وہ اس صورت دی مانویت اور شان نظاہر پیا کرتا ہے جام ہے سورت وہ تعلیم المسالہ اللہ کول سوال کرنے دا طریقہ دس والی صورت رب تعلیم المسالہ مسالہ یعنی سوال کرنے دا سبق دس والی سورت یہ ن ہوں دیکھو خال کائنات تعینات نے الحمد تو لے کے کا نستعین تک طریقہ دس کہ منگنے اور اس دن المستقیم تو لے کے ولدال تک یہ دسے کہ کی منگنا منگنا کی منگنا یہ وضاحت ہونی ہے الحمد للہ سب تو پہلا ایک کلمہ مبارک آیا جانا کی ہے جیدہ مانا کیے سب تعریف خاص ہیں اللہ دیا ٹھیک ہے نا سب تعریف اللہ خاص نے اہی تاریف کا مالک دے کے حقیقت چ لائے پہلے نمبر تے ایک کلما ہون مبارک الحمد جڑا ہے نا اس کی تھوڑی جی تشریح کرنا کر سوڑا پھر نماز پڑھی تے سواد نہ آئے تے موڑا یہی یار الحمد پھر پڑے گا ان شاء اللہ دیکھی سواد آ نہیں ہوگا ہاں جی ان شاء اللہ ویک نہ الحمد اللہ حمد تاریخ ذکر خیر حمد کا مانا ذکر خیر سارا دا سارا کھنڈے واسطے آ اللہ واسطے ایک حمد ایک مدح ایک شکر تین لفظ یہ تھے اللہ تعالی نہیں فرمایا الشکر لاہ یہ تھے نہیں فرمایا المدح مد یہ تھے فرمایا الحمد للہ کیوں شکر اس لیے آتا ہے جی اسلے نعمت سامنے ہو یعنی کسے وقت کوئی نعمت پہنچے نہ پھر دے شکریہ جی جی کھ نہ دے کتا یہ مطلب شکر اس لیے کرنا جڑے ادھروں احسان آوے ادھروں احسان ہو اللہ شکر لیلا اللہ فرمانا نا تو پھر مانا یہ بننا شکر اللہ دین کی مطلب بھائی ادھر احسان آسا تاریف کرنے رب سونا محض احسان کرے کہ تعریف کا لائق ہوے اے نہیں آ تعریف کے قابل پاوے کھ دے کسی نویں نہ دے وے تاریف ہمیشہ آدی لائق اس واسطے اس پہلو ہی فرما چھوڑیا ہے. <تصفح> تے مدا ہوں مدع مانا بھی تعریف ہے حمد کا ماننا بھی تعریف ہے, ہے. مدعان چیزاں تاریف نا جی درخت ہے ایٹاں نے پتھر نے سونے پتھر ہیری موتی لال جوائر ہے جی لیکن ہے جہی ہے ہمیشہ جاندار زندہ چیز حیات والی رب العالمین سنا حیون وہ زندہ ہے فرق کہ ساری زندگی روح ہے اور ان کی زندگی وہی ذات ہے دی, دی مخلوق ہے رب روح نال زندہ نہیں روح اصل زندہ وا وہ اپنی ذات ذاتا ہے ٹھیک ہے نا جی ہاں یہ نہ سمجھا جی جی ساری روح ہے رب سونے کی جی روح رب دو اللہ دی مخلوق ہے اس دا تعلق مخلوق روح اپنے موجود ہونے اللہ دی محتاج ہے رب رو دا محتاج نہیں اس واسطے اللہ نے فرمایا الحمد للہ تمام تاریف کہ اللہ دیا سوال اٹھ یار ساری دہڑی سویا چیزاں بندے تاریف کرتے سونے بندے دیا تاریف کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سونی سونا ڈنگر ہوگل تاریف کرتے ہیں سویاں گڈیا ہوتے ہیں تو قرآن آدھا الحمد للہ ساریا تاریف کہ سارے اللہ نے کوئی نہ تاریف گیڈی کی پکڑنی کسی ایسا تعریف کرنے ہیں کرنے کہ نہیں اللہ فرمان الحمد للہ سارا صرف تحمد دا مالک کون ہے حقدار کون ہے مستحق کون ہے اللہ تو پھر مخلوق دی تعریف کیوں ہے مخلوق اللہ ہے نہیں تو اللہ مخلوق نہیں نے تعریفا مخلوق دیا کیوں نے متیادے ان کا مطلب اسے آیا کر مطلب الحمد للہ سارا تاریفا دا حقدار اللہ ہے کیوں اس واسطے کہ کسی بھی شہر کی جی تعریف کرنا پیا حقیقت دیکھے گا تے کچھ نہیں جلوا تو ہے نا میں دی! مثال دینا جی تندر سونے کی تعریف کریں حقیقت ویکے اندر خالک کی تاریف ہی بندہ بوند سی گندے قطرے دی. پانی گی دی بوند سی ان کی اس لیے کیوں نہیں نہیں فرمائی اہی مر کے مٹی گیا ہوں اندر حسن دی تاریفا کدھر گئی معلوم ہوا اصل تر حقیقت رب کی کاریگری تعریف سی کہ اس کاریگر نے زمین دی تختی ایک مورت بنائی بنا نے ان بڑا کے اگے چاہتا اور اپنے آپ نو لا دتا ہوں جڑا چور بندہ ہے وہ تریف کری جا حقیقت نگاہ رکھنے والا ہے سچی آبان جس شان دب بنی مگر رل کا سہار اللہ سچیا شانہ شان جس شان شان سب بنیا سواری تے تہنے توجہ فرمائی کہ نہیں سواری تے سوار ہون لگو نا تو مولا حسن پاک شریت متارا بس سواری گئی ہے دع د جوڑو جوڑو جوڑو اپنی جوڑو جوڑو جی جوڑ سکتے ہاں کوئی اگاہ چکرو گیٹ کو پچھا چکرو ہوا تو اپنے ہی کھاتا ہے بدا لو پاؤ گٹا لو سان تو ایک ہی دعا ہوں گی پیر رکھنا بٹن دبا دینا اچانک اتے گزاری سان دڑی پکی چیت نہ ہوگی کھڑی ہوں میں تک دسنا بھی دعا پوری کی اتے کوئی بندہ نہیں دس سکتا ہاں میں دسنا اللہ سونے کی مہربانی تفصیل در منصور شریف کے اندر امام حسن پاک امام حسین دے بڑے بھائی صاحب دعا دعدی پوری وہ آج میں سامنے رکھ دوں آ فرمانے جدو سواری سے بٹھو پہلے نمبر تکو الحمد للہ ہل حدانا اسلام سب تاریف صلاح دیا نے جس سانو ہدایت دیتی ہے اسلام شک صدقے جا میں او نی پا تفتی تو, تو پوچھ کے ویخ جی موڑا اللہ القیر کا چیلنج ہوں گل وہ دسے گا جی پہلو نہیں سنی ہونی اللہ سونے کی مہربانی چشتیاں قدم کا سدکا چشتی بزرگاں کا قدم دا صدقہ ہی تو پہلے نمبر تہ تعریف کرنی ہے کس گلے کہ اللہ نے اسلام دتا ہے ایڈی ویمت پھر فرمایا گو آخو <تصفح> الحمد للہ ہل منا بے محمد سب تعریفا اس اللہ دیا جو سڈے تحسان کی پہمد پاک محمد دے کے احسان فرمایا تیسرے نمبر تے ہے للہ جعلنا من خیر للناس سب تاریفا اس اللہ دیا نے جن نے اس امت چ بنایا جیڑی بہترین امت اور لوگوں حق دا راہ دسدی ہے تین حمداں پہلا کر سواری تہ کے تین نیمتوں تعریف کر پہلے نمبر دے اسلام تے کیوں اسلام نہ تے محمد پاک سرکار دے ہوندیاں جہنم تر جانا سی رب دے دزا جانا سی اس واسطے پہلا انعام اسلام د پھر محمد پاک سرکار دے تیسرا پھر اس جی امت چ بنا چڈیا سو جڑی امت لکا نو حق آخری ای تاکہ چیتا رو سواری تے آئیں کہ نیرا تننا نہیں کھانا نہیں لوکا نو دک بھی دسنا کی مطلب ہمدا تے تے کر رب دیاں سواری تک کر لا وما کنا لہو مکر رب لے بو پا کے سکھا را ہاتھا جابے کر دواری توجہ نہیں فرمائی جی سان دواری تمام کنا لہو مکر اسان اس سواری ندی اپنا ساتھی نہیں سا بنا سکتے اپنے تابے نہیں کر سکتے جب نہ سانو دے جی اِلَى رَبِّ بے شکا اپنے رب جان والے فرمائی آگ سبحان اللہ ہوں قبلہ گل سمجھی گل ان العزیز اللہ ایمان دے کلیاں کل دیا جان پتا لگے روشنی آئے نور آئے اندر کے کچھ آیا ہے باقی کوئی اندر پتا لگے نا تو دیر توجہ ہے کوئی نہ تو کبلا یہ ہمد سواری دے با پہلو کیوں پیا کرنا ہے اور یہ پیا کہ سواری سانوں جی رب نہ دا کدی نہیں سی لب سکنی جب ٹھیک ہے نا سواری دے پہلا ہمد رب کی کرنا ہے تری فون کی کرنا ہوں سوال اٹھ رہا سواری انگریز بنا کے سڈے تھلے پائی بندے آسان اتنے پڑھیے سبھان لکھر سان دبدی یہ کی تو اگریز نہ دہ لگتی کہ اللہ یہ ہوں جب ہے دا جڑے آخر نے Oh, جی اگریجانتی خلاف کیوں بول رہے جے میں بئی مانج تو الحمد پڑی نہ سواری تے دعا پڑی گو تختی کیوں لٹکائی کلائ جہ پیا سبان لکھر لا وما کنا لو مکرنی آخنا الحمد للہ اللہ دیاں ساریا ہمدرد تاریفا نے معلوم ہوا وہ پکا بئی مان ہے جہا آخ اگریز سان دے سانو رب رحمان نے دتی जे सामो दान कख नहीं सी लगती कोई शायद नहीं लग सकती इोई अंग कख नहीं बन सकता एतियां खोतिया होंगे अल्लाह सुने का जो इरादा मुबारक हो अला फेर लिया चा कराया मोमिन वो मेरे को कहना अभी कोई शायद ही देखेगा भावे सवारी ए भावे उड्ती भावे थले आली بجتی ہی ویکھے گا ایکو وی کوئی گل آخے گا الحمد للہ رب اللہ رامد ناراگ سبحان اللہ جس بندے منافق پچھان نہ ہوگی وہ لفا لا کے خلاف اللہ خدا منیا نے اس طرح خدا منی, منی خلاب جڑا کہ ساری چیزاں پیدا کر کے سامان رب کرا سب اصو سجدا کرنا تو تاریف کرنی جو نہیں فرمائی درام راج سبحان اللہ اندر میں رگڑا فیری جانا خدا دی کر کے خدا میں یہ جانا جا استعمال کردے آدھے جا اگریز کے خلاف بولتے جی کوئی شرم ہونی چاہیے میں کسی سکھ دی نسل بےمان آدھان ہوم کا بیڑا گڑک کیوں نہ ہو جائے سام کملی والے قرآن او سبق پڑھا جائے حقیقت ہے بن سکتی جب بھی شکریہ کرنا رب کا کرنا ہے رب سونے خاص بندیا کر اگیں سن تا رب نے فرمایا اللہ یہ دعوی دعوی دیاں ہم دعوی نا تاریخ رب تاریخ دلیل کے کے کے العالمین اس واسطے ساریا اللہ دیاں تعریفا نے کہ سارے زمانے جہانوں پالن والا جو آپ रब ओनू आखने जरा हर शहर पैदा करे पैदा करके उसके इलम कुत मुताबिक तकबीर मुताबिक रखना होरत पूरी करे जो दरख्त पैदा जड़ो सदके जावा खुराक पहुंचा है पहुंचा रहा वे खुराक कपड़ी दरखत त्यार जो चाहे इलमे च आईए गल उस इलमे मुबारक सीए इक पहुंचा वे जदों हदबंदी आ जाती है درخت ہویے سکا کڑا اندر فولا ہوا کڑا درخت بھی مرے کھڑا لے اللہ دیا بندیا رب دا حا شریق مولا ہر شاید چمپا دستا کہ ایک میں پالن والا सारे जमान्या मैं ही पालना वा जे तू पालन वाला है पानी ते पानी पालना है वजह वे जब मैं सुखा वा तू क्यों तर नहीं कर सकना क्यों हरा नहीं कर सकना वे तू पानी लाना है मगर टाली सुकी खड़ी एन मजा ले जे हर करावे तेरी जरूरत नहीं जिन्ना मर्जी साइंसदान ला वे मैं रबान जो चाहना वा जिन्ना चिर चाहना वा ओना चेर कायम रख लिया रब होने रबू पीयत उदके जावा रब की रबू पीयत उ اپنا رب ہونا کب تک لائبیا فرما رب سونا کہ ہر شہر جیتو تک پچانا ہے پہنچا دند جاندار ہو جان شاہ شا ہر شاہ دا پالن والا ایک گل سب تو سلا جو بھی ہے اس ساری دا پالن والا ذرا مزے نال آخ ذرا لوک نہ آخ ہلا پالا توجو لال ہوں گل سمجھی اس واسطے یاد رکھنا رب سونے رب سونے پالن والا مننا او جے رب مننا اور عبادت دائک مننا سوکھا جے منافق جڑی رب سجدے کرنے چا اگے, اگے منافق ہوں منافق اگے اگے آپ سجدے ڈولی کڑا ہوں کھڑا ہوں ٹوٹیا کھڑا کھڑا پیا ہوں بھی جناب جی جا دعوی کرتا سی میں اللہ من والا وا جب واری آمتحان کی کہ رب من رب من ہوں میں اس کی وضاحت کرنا وا اللہ سونے نے جدو روح پیدا فرمایا اللہ نے فرمایا سی اللہ رب کیا میں پالن والا نہیں ہوں کی مطلب کیا میں راجک نہیں ہوں کیا جان دے کے انہوں چیر جنہ چر میں چاہا گا چر میں قائم رکھ والا نہیں ہوں ساریا روح نے کی آخیا سی آلو بلا شاہد منیا گواہ دے تو پالن والا ہے اُتھے آد کیتے ایسے مورا لائیا! تو اتنا آدیتا اسی گل پہ گواہ دیتی موہرا لائیا تا رب ہے توجہ نہیں فرمائی اوے رب یہ پوچھا لس تو بےلاحے کم کیا میں لاہ نہیں ہوں ماب نہیں ہوں عبادت دائق نہیں آمتحان اس گل د نہیں سی آنا امتحان آنا سی رب بیت دے رب نب مننے کے اوپے اصل امتحان سی شخی سلطان بہل سرکار ہوئی گل فرمائی فرمند الف الستی سنا دل میرے الف الستی سنا ڈی جند بلا کوکی ہوا چلتی ہڈا بتل سڈ بہ جڑی ایک پل آرام نہ دو اس راہن دنیا دنیا کر اس ر دنیا جڑی حقدار مرد او پر آش کبولی قبول نہ لو باؤ اس کو مولا قبول نہ با ہو اے بازار زارے رو بندی او سلطان باؤ دے شیر دا مطلب سمجھانا ادھر رب العالمین سمجھانا. اللہ سلطان فرمایا نہ مر اخیا نا اللہ یار ہی ساڈا رب ہی سڈا رض کے رب جدو لا دھرتی سدکے جاوا دے امتحان لین وہ آزم سے سدکے پھر وہ لا سونے نے اپنے رکھ ہو چھپا چھوڑیا اس دنیا کے اسباب کے پردی کے کس طرح روزی کسی کسی بندے ہاتھوں دوانی کسی دے دتوں کدی دے د پردیاں پردیا اپنی قدرت چھپائی آئے آئے. چھپائی سوڑ. سورج دیا کر لیکن کھڑا تیرے اتو پہ تپش ادھر ہوں دے نپای ہے زمین توجہ ہے نا ادھر چھپا ہے زمین اتوں پہ کرن ادھروں ہوا پہنچا ہے ہوا ایسی اللہ پیدا فرما کے داخل فرما دا ہے دانے دے دوا پانی ادھروں سورج درنوں فلد تو بعد وگوری نکل آئی نکلتی ہے نا ہوں ہے راج کون توجہ نہیں کیتی ہر نو ہر نو سرے تو فل لب تکو وسلم بھئی یہ دانے, دانے نو باہر کھان شہ پانی تو پانی کتوں آیا لگا چل تو تکیں گا جی زمین زمین دے تھلے پانی زمین دے تھلے پانی کن رکھے پھر پانی پیچھا چل جا کے ہر شہد دی امتحا اس ربو لال امی ہوں کرنا نہ چھپایا اپنی قدرت ندی زمین کدی دے دے. کسے بندے دے پردے راجکیت اپنی اتے دتا چھپا جب اتے چھپایا سو کیوں چھپاؤ امتحان ہونا سی انہوں آخلا سی تور پالا ہوں میں گا میں چھپاواں گا قدرت اپنی ظاہر کرگا مخلوق راز ہوگا میں قدرت ہو میری ظاہر ہوگی مخلوق فر یہ کرخلوک نڈ دیا گا مخلوق, مخلوق اے ہو جی بناو گا जेडी के जे ते हो जाएगी बंद तवजो नहीं थी इमतहाना सी रब ने तू की आना जन्नते में मर जाना है एक खाला जी का सारे दिन की कुंडी खोल के जिन मर अंदर वाले اللہ فرما سے بننا سو اترا کو اللہ ہے کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں سوچتے ہیں اصل ای چھٹ جا گے جدو آخ جو دسان اللہ نیا تی ازمائش نہیں آئے گی کیا امتحان لے گیات ابلیس کیوں پائے وہ سوچیا رب سونے امتحان نہیں لینا میری ازمائش نہیں ہونی بس مطمئن ہوا رب سونے نے امتحان سامنے رکھ دتا بابے آدم دے سجدے والا چک د لڑ تکو او خدا دے بندے آر ویج محلہ سونے دمتحان ہر وی نگاہ سے گلت رکھد کامیاب ہو جس محلہ دمتحان چ نظر ہٹا لیسا کو برباد مرے گا اپنی بار گال چ لاز نہیں چل دے او پھر ہمیشہ نیا چلتی ہمیشہ ناری چاہی سدکا رب واہ الا شریق قسم دے بندے جناب اولا شریق مولا نے جناب حکم کافر دے ہاتھوں انسان جڑا موہم نہیں موہم نہیں اس دے اس رب امتحان لب لینا اگر ویک کافر تبجو نفر تریچا اس گل پیچھوں اس خیال کہ زمین پچھوں میں جمنا پیو ماں پی توجہ نہیں کی رب ای رب وال کھڑوتا اسی واسطے کافر رب راب, راب من تو جا رہا منافق محروم رہن کیوں وہ پردے تے رہن دے پردے کے پا नहीं पहुंचता मोमन का इम्तहान रब कि आखाया ना कि तू ही रब है आ फिर इधरों दी द दुश्मन लिया दीन दुश्मन आने सा मन नहीं तो छुट्टी फैक्टरी चो कट देंगे नौकरी तो जाता रहेगा हो रब रब एक बंद हो रही सी दरवाला मैनु जिन्ना चेहरा ख्या मैं एक खड़का रहा वो किसी होर पासे ले जाना चाहता है जे एक दर बंदे तो सौ खुल जाएगा جس رب نب رب گا آئی خدا کی قسم کر گیا لاؤ دین دا نہیں کرے گا کدی رزک کھوم کے دے خطرے نہیں گا کدی رسک دینا جب سونے دا دین حکم ٹھیک پہنچے گی اتنے وہ رسک رولی تے, تے چڑھ سکدا وے مگر رب دا محل نہیں چڑھ سکدا کیونکہ انہوں پتا ہے پالن والا اللہ اس واسطے ہوں نماز شروع کرنا ہے آخر الحمد اللہ تو الحمد للہ رب لالمی آخ ساریا تعریفوں اللہ دیا لے جا سارے جہانوں پالن والا ہے محل تین رب سونے نماز داخل ہون اے ہوئی سبق پڑھایا تلو پالن والا خبردار یقین میرے نال رکھنا تینوں لکھ خطرے سو ساون کبھی سڈے دل کے نہ دسان کی روزیا ہی روزیاں کر د گے دے خدا دب روانگی اچھا ہوں گل سمجھا جی جان کنے روپیے بھر کے رب کو لئی جو توجہ نہیں فرمائی جان میری ہے نا کہڑی فیکٹری چ کن روپیے لائے جی مفت لبی توجہ کیتی کی گل جان مفت لبی جان این قیمتی ساری روئے زمین دے دے ساری دنیا ایک لمحہ ایک سا جان دا لب دب سکتا ایڈی قیمتی تے اس مفت دے دھی شاید نہ محتاج ہویا کسی فیکٹری والے دا نہ محتاج ہویا کسی انگریز دا نہ محتاج ہوا کسی انگلش کا چلے آ جس ذات وہدا شریک نے ایڈیمتی چی مفت ہوں اس بچا تو سمجھے رسک دے, دے اندر او کسی انگلش دا محتاج ہے یا انگریز دا محتاج ہے تو پھر لکھ لانت سی منیا مٹی سوا رب جان مفت دریا چیز چاہوں گا رسک کے بندوبست بھی مفت کر دے اے اے اے اے اب سو ان خبیسوں پر جو کہتے ہیں انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے ان نماز نہ پڑھ جا کسی گرجے چھے جا جتھے جا کے تو وید پڑھیں گنت پڑھ کسی مندر جا کے کسی گرودوارے گنت پر گرنتھ تین قرآن کی لگے تینو تین کی لگے جب رب من آر پہ بند ہوا یہ بلوالے والا منا چہر آ میں ایک خرکا رہا ہاں ہوں کسی ہور پاسے لے جانا چاہتا ہے کہ ایک در بندے تو سو کھل جائے گا کر سوا نہیں کرے گا کدی نہیں آوے گا کدی کے دین کے نہیں آوے گا رب سونے کا ٹھیک پہنچے گی اتنے وہ تے گرولی سکدا سکتا مگر رب دا محل نہیں چڑھ سکدا کیونکہ انہوں پتا ہے پالن والا اللہ اسے واسطے ہوں جن نماز شروع کرنا ہے آخر ہے الحمد اللہ کی الحمد الحمدللہ رب لمی آخ ساریا تعریفوں اللہ دیا جا سارے جہانوں پالن والا ہے محل تینو رب سونے نماز داخل ہو سبق پڑھایا پالن والا خبردار یقین میرے نال رکھنا ہی تینوں لکھ خطرے خاؤ کھاو کبھی دین بھی مٹھی سنا دینی اعلات اچھا روزیا ہی روزیا کر د گے اسے خدا دے بندے رب رازے دے اندر کسے کھلانا بھی محتاج نہیں اچھا ہوں گا سمجھ آ جی یہ جان کنے روپیے پار کے رب کو جے جی؟ توجہ نہیں فرمائی جان ملی ہے نا کیڑی فیکٹری چ لبی کن روپیے لائے جی مفت لبی توجہ نہیں کی گل جان مفت لبی جان ایمتی ہے ساری روئے زمین دے دے ساری دنیا ایک لمحہ ایک سا جان دا دب شکتا ایڈی قیمتی تے اس مفت نے دھی ای قیمتی شاید نہ چ... محتاج ہوا کسی فیکٹری والے دا نہ محتاج ہوا کسی انگریز کا نہ محتاج ہوا کسی انگلش کا چلے آ جس ذات وحدہ حا شریک نے ایسی قیمتی جان دے سب مفت ہوں اس بچا مانے تو, تو سمجھے رسک دن کسی انگلش کا محتاج ہے یا انگریز کا محتاج ہے تو لکھ لانت سڈے منٹی سوا رب جی جان مفت جنہیں چیر چاہوں گا تیرے رسک دست بھی مفت کر دے افسوس ان خبیسوں پر جو کہتے ہیں انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے ان آخ نماز نہ پڑھ جا کسی گرجے چھے چھ؟ جا! جا کے تو وید پڑھے گنت پڑھ کسی مندر جا کے کسی گردوارے گنت پر گرتھ تین قرآن کی لگے تینو نماز نال کی لگے نماز کا پہلا فکر سالوں کیا دکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین امی ساڑی بار گائے چایا کھلائے رسک دین چنگلش محتاج تیرا ایمان پیا جوڑنا تیرا ضمیر پیا زندہ کرنا جی رب کر دے بھی تھے لال سبحان اللہ سر کے جاوا سر کے جاوا موضوع بڑا لما چار سال فرما چار گھنٹے چار گھنٹے ہاں جی اللہ سلکے جا میرے پروردگارا تیرے پالن دو صدقے رب سونے نے پالن دے پالن دے واسطے پھر سڈا یقین پیدا کرنے خاطر لاتا داد مخروق بنا چھوڑیے ساری گنتی تو باہر رب پھر ہر حیثیت طبیعت مزاج دے مطابق پال اور کے مطابق پالنا ہے اس چل کے جانا خدا بھی قسم کر کے آب محا شریک مالا اگلا جنت دے اگا انعام باقی رکھنے اندر واعدے رب سونے کسے تھان چ نہیں بہ ہوا دعدا ہو جا پک سرایا سے کافر بھی پل دے مومل بھی پال دائے دشمن گالا کٹ کے سو دے بھی پورا رکھا ہوا سور نہ ہر کسی کا رک کھولیا ہوا سور جب بنی اسرائیل قوم نے چنگل تھی مسا کلیم اللہ نو پریشان کیا بےد بھی کی شریف مولا نے الاب اتار 40 دن چالیس سال جنگل ترتے رہے ساری رات سفر کرتے سن ساری رات سفر کرتے سن سو اتے ہی ہوتے سن جتوں ترتے سن چالی سال جنگل تو باہر نہیں جا سکے لیکن ایڈے وڈے دشمنوں سب ہتھو شریق مولا اتنے بھی اپنا رب ہونا قائم کر وایا رب سونا آجی روزی واستے من سلوا اتار دیندا سی اتنے کھان پی کوئی بندوبست نہیں سی جے پانی دی واری آئیے قلیم کلیم حکم ہوا پتھر مار سوٹا رسک دین ہے رسک دینا ہے جب کار واری آئی من تو ہے من ایک شہد ورگا ما دس سونا اتار چڑھتا سلوا کی سی سلوا جناب پوچھے بٹیر سن جانے چالیس بغیر فیکٹری کو بغیر انگلش کو بغیر کسی نوکری ملازمت جنگل چالی سال کمایا ہے جب کپڑے پتوں گل سمجھی جب کپڑے سی, سی نال کپڑے تن ہوں ہی کپڑے بندتے جانے بھلے خدا دے بندوں جس رب نے سال اور موسا کی امرجال چھوڑے تم میں محمد مر جائیے موا قدر جنہیں فکیران دے بوے سے بیٹھا نا یہاں کوج نہیں ہوتا اپنے رب سے یقین ہو ایمانار درتے مڑ کنگتے ہیں بادشاہ وہ کنگتے ہیں بادشاہ کیوں انہوں پتا ہے جنہیں لا کے بھٹیا ڈا بڑا ہے نہ ساری روزی یہاں دے قبضے رکھیے نہ ساری جان نا دے قبضے رکھیے کوئی شہر دے, دے قبضے نہیں ہر شاعر نے اپنے قبضے رکھیے اے سارے پردے نے سا اب پردے توجہ نہیں ہو فرمائی اللہ گل سمجھتا جا جڑا دیر ہوئے چشتی نہ لگو تو بکھے بہت مار دیا بکھا مر گیا افسوس افسوس نہیں پچھاڑیا اپ رب میں اسا کلما پتہ کی پڑیا ہے لا الہ الا سوٹا لا الا سوٹا تو لا الہ الا پیسہ سوٹا ویخنا تو تے پیسہ ویکنا لکھنو نہیں ہوتا جڑا سوٹا ویل فیری کھڑا ہو اپنا یا پیسہ ویکے تو دین پھیرے قسم خدا بھی کر کے آنا مومو آئی پا میں دنیا کہنافان سراج तेरी जान चूस लवाने आखे गन के मेरा अपने रब नकीन हो रुपया बजदीन हो रुपया बजद मेरा तो ईमान हो रुपया बदद तुसा कौन जे जान चूसण आसा को पाई सी जिन्हें पाई ओने क्डनी तवजो नहीं की और किने जान पाई جناسان لے نا تو ڈکا لا لو لگ رہی ڈکا لگتا کلنڈر لا ہو فرما کو خدا سے دداس تو دی کوئی امید ہے خدا سے نام دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے غر مومن یاد رکھ لے رب ہدولا شریک نو پروردگار دگار رب مننا اوکھ سجدے کرنے سوکھ خدا دی قسم کر کے آنا جدو سارے کافر چارے سے مکے مدینے شریف دہن آئے کٹھے ہو گئے سن جنگے آحضاب جنو نے خندق والی جنگ جنو نے نبی جنوب برابر مدینے شریف کافر جب دی آمد دی خبر ہوئی مدینے شریف والے کافر کٹھے ہو کے سدے حملہ کر لائے جہاں منافق سن منافک جہے منافق سن جڑے سجدے نبی پاک بج بج کے کر لین سن جب آئی کا سن, سن لیکن رب منو ناستے موت پہ امتحان آیا کاصر کٹے ہون کی خبر ہوئی نبی نو آخ محمد لے محمد سڈے گھر پچھوک ل ری مہربانی پچھوں پچھواڑے خالی پی نے اللہ نے محبوب آخری گھر نگے کوئی گھر ننگے نہیں کور ماری کرے اصل نگا کرنا کے لایا میں مگرو ٹورن والا تو رب جدو رب کٹ لے کو ٹور س کی تھی اور رب جو فوج دی جان کٹ لوگ توڑ تو پیچھو جان دے کے او مٹی بنا کے اگاہ لیا کون سی لا کیون سی اگلے جہے سر علی شرخاور گیا نبی بلال سر کے جا لا, فرمان دے جو خبر فرما جانے کا خلاف کٹھے ہو کے عسائی مکے سارے آج حملہ کر لگے مان اللہ فرما ہے سنیاں نے ایمان سنیا میں ایمان ہوئے نبی دے یارہ کھیا کملی والیا جی آنے پیسے لگیا آن سانو ساڈا ربی کافی مطلب رب جو منیا ہے پرور دگان ہے جنا چان رکھے گا کوئی کٹ نہیں سکتا کوئی لے نہیں سکتا. اس واسطے اونا دا ایمان اپنے رب واڈیا نماز پڑھنے پیا یہ سوچ آئی کڑی ہے اصا انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کیسے نوکری نہ ملے گی کھاو گے کتوں تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے ہل پکا نہیں تیری روزی بند کر دے تیرا رب سونے کا دروازہ الحمد للہ اللہ اور اگے سن ارحمان رحیم آخر بول بول بول اچھا ارحمان رحیم پیا الرحمن کیوں ہے نار اللہ نے اپنا اے اس میں مبارک کیوں ذکر فرمایا ہے؟ کی راز اور سونے رکھے راز اے کہ یار جہانوں پالتا ہے انہیں مخلوق بھی بنائی جہاں ہاتھوں اپنا پالن ظاہر کرتا ہے لیکن وہ مفت تو نہیں پالتے وہ تو بڑا کچھ لوجو نہیں کی تھی. اور جب کوئی کسی نو تین ہے تنخواہ ساری دیا توتی بھی تو چل رہا ہے مطلب یہ نکلیا پہلو معاوضہ منگد مفت نسان ایویں نہیں کردہ کوئی نہ کوئی او یاد تے لالچ ہوں یا نفے کی امید رکھد نفے کی امید تیرے تو انہیں کام کرنا ہے یا تاریف بھی امید رکھے گا یہ تاریف میری کرے میں ودا گا کیا دینا رب نال فرمایا رحمان رحمان میں جا بغیر تر تو کچھ منگ تو تین پالے اس میں دجیا و سمجھی میں رکھوں جو کرنا وا بغیر تر لالچ رکھ کے کرنا وا میں احسان کر دیا ہی رہنا کردے ہی رہنا اگوں جو مرضی کری جا آپ احسان توجہ نہیں کی دیکھو نا جنا بندیاں نے کچھ تینوں دینا تنگ گال کاٹ کے انہوں کے خلاف بول کے وے پھر ویکت چلر دیں گے چلر دے بند کر دینی رب سونے گہرا بھی کھن بوکر بھی صحیح سارا کچھ کرب کچھ منگتا جو نہیں توجہ نہیں تے دے کے تو کے نہیں منگتا اس واسطے دن مردی دنیا تکی جاوے رب سونا روز ہی نہیں بند کرتا لنا ہے اپنا دینا اپنے لازم کیتا کیا دین ہی دینا یہ مطلب ہے رب سونا رحمان دا مطلب ہے جہا احسان کرے اپنے تے غیر تے دشمن تے سجن تے تب تحسان فرماے بغیر یہوزے منگن تو فرماوے کوش نہ منگے کوئی بدلہ نہ منگے تو دشمن دے بننے بند نہ کر دے انسان اپنا جڑا سو جاری رکھے توجہ نہیں فرمائیم یہ یہ آخ پہلو نماز دے بچ. دا کہ تینوں ادر احساس ہو سب تو پہلے کہ میں جس مولا دی بار گاہ کھلوتا اس جو ہی مینو دتا ہے اپنے فضل لال دتا ہے اندی کرنے دئی عادت کرد ہے اس واسطے وہ دیا آخ ہو رحیم کی رحیم رحیم کا مانا کی بس تمہیں ای پتا رحم کرنے والا جی بس کرنے والا رحیم کا مانا ہے جڑا اپنے آتے مہربانی فرما رہمان مانا ہے جا ساروں کو کچھ ملتا ہی پیا نا اس زمانے کھان پین ایاشی جو لبدی پی زندگی سب ایک رہمان کا چلو رحیم ہوئی صرف <تصفيق> اپنے کی مطلب कौलाद दे कुछ खास कर्म उदे ऐसे ने जेड़े घरों नहीं देंदा दिल का सकून ज दे अपने फकीर अपनी याद की दौलत दे अपू कई रब कर्म यहोज रखे ओनी जंगत वंडे के अपन غیر کوئی نی غیر حصہ کوئی تا کر کے دنیا میں تو رحمہ نہیں تنیاخ آئے گی رب رہی مو جلوے گا اتنے جو بنڈے گا پھر اپنے دینا ہے، غیر داخلہ ہودھر فرماشا مہربانی نہیں جان دے ساری رہی ہے متو رہی میں اتنے آخ رحمان رہی میں اتنے آخ رب برابر نہیں رب اس نے فرق رکھا ہوا ہے کچھ اپن دے کچھ سارے دجو نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ अपन देंद दे, कुछ वैर दें दे। जिथो तक रोजी की गल बच्चों की गल बच्चों की गल रोजी की गल कपड़े फिजरे की गल मकान इमारतों की गल है दुनिया भैसे की गल सब नंटिया आदि है जिमें जिमें तकलीज बनाया उस दी आर जो गल आन की इज्जत द ईमान की गौरत दी اپنے آج ونڈ چڈتا ہے فضل اپنے آپ سے فرما ہے غیر نہیں پھر بنے گا رب لان لمین رحمان ات ہوئے پھر تے غیر دشمن بھی بڑھ جائے گا جدو پڑھنا ہے نا رحیم تو پھر آخنا نہیں بھائی اگلے جہان دم جا اس اپنے والے رکھے نے اپنا بننا غیر نہیں بننا اگے کی ہے رحیم تو اگے کی ہے ماں لے کے یو یہ سمجھا چھوڑا سر تو نگے کی بیٹھے میں سمجھاوا تیٹی سوا کوئی ہوش کر بار گاہتا جہاں جنہاں کول کوئی نہیں کپڑے چلو اگلے سال تک انشاءاللہ مل جان گے آپ ماڑے نے جناب لب دیکھو نہیں نا کپڑے جی دنیا ماڑی بڑی ہو گئی ہے ہاں جی ماڑی بڑی ہو گئی ہے تے کپڑے سوڑے پے ہوں نے تین پہن سنگڑتے پے پہلو بندے بڑے تگڑے ہوں سن اللہ سونا با با خلا ہوں چادر ایڈیاں بنیاں پگا رکھنیا کمیز چنگے پاؤنے او بڑے اللہ سونے نے دنیا بڑی سہڑی ہو گئی پیسہ ریا کوئی اس واسطے ہوں تھلو سنگڑتی دی جاتی ہے اتوں بھی سونگڑتی جی سر تو لاندھی جاتی پتا نہیں کہڑے پاس ہاں جی جی نے بخت تو بھی کم تھی تر رکھی ج مرد نے اگا پہ جیسا بارہ اللہ دعا کرو اللہ ساڑے کو کپڑے رکھو امین, آمین آم آم اللہ سان کپڑے رکھو می رابا کو اور خدا دالک یو مدد جگہ دن مالک کی مطلب رب سونے یہو جہ بہار رکھا تو گل سمی جس دے اندر رب سونے دے دا حساب لین رب العالمین آکھے آخیای رحمان آخیای رحیم آخیا مست تم درج جو کچھ دے ہے جی میں مرضی پیدل یا تاواں گے پچھے گا نہیں نہ رحمان رحیم دہمانا نہیں کیا مرد کا بہار رکھا سو مالک مدد جوتا ہے ان کا حساب پائی پائی کا ضرور لے گا दस्तु ना हो दस्त वही तू डर नहीं मछिया वांगो नहीं खांदा पेगा नहीं क्योंकि अल्लाह सोने ने उन्होंने तेरे तमक्ता पैदा किया अकल नहीं रखी उन्होंने दिल की दिल सो नी جی رب سونے تیرے میرے اندر رکھی درخت گا نہیں جانوروں پوچھے گا نہیں تین سوا سیل گران جو رب لا لمی ملی جو رب نے بتا یہ دی ملی کے مطابق استعمال کری کھا اتوں ہی صاف کر کے جانی میں مالک مت مگر جا دے رب رحمان کچھ نہیں آگے گا جی رب رحمان जा बखश् जाएंगे कुछ नहीं होना हिसाब की आख दी पहीए गलत नजरिया कट देजे तो हिसाब नहीं करेगा रहमान इतने भी मौजा लुटा अगर भी मौजा बगैर हिसाब तो करा छोड़ेगा ना مالک یوم لوگ میرے پاک نوی کی ایک گل سنا چھوڑا حضرت امر دن خطا بندہ میں مدنی سرکار بوہے تھر آپ کملی والے دا دروازہ کڑکاو گا کچھ نہ کچھ شہر لبے گی پاک عمر فرمے نے میں نبی دا دروازہ کٹکایا میں بوہے مٹیل ابوچھ ابو بکر, ابو بکر خیر سے آئے ابو بکر مینو سماؤن رئی دن ہو گئے میں کیا اج چلنے نوی سرکار بوڑھے دے, دے. سونا کلو گا ہنور والدار کو حال روئے بار اس طرح ساتھ سی جناب کی بار گار پائے نے فرمایا میرا اپنا گزارا کھلورا کے دے آؤ چلنے آئے ایک یار مہمان بننے خدا بندہ یہ نہ سمجھ لی رب اپنے اپنے پاک بندے محتاج رکھنا اس واس کے کتنی تھکنا یا لین کے قابل نہیں ہوں پر سونا سڑکوں کرم کرنے کے اگلا جہا نا میں فکیر اپنا بھیجا گا یہ ان خدمت چکرے گا دی دنیاوی مدد کرے گا وہ روحانی کر دے گا سور <سؤال> جانی اپنا محتاج رکھی <سؤال> اور رب سونا اپنیا سارا کچھ دہ اپ خاصا تو ساری دنیا پہ آدھے اپنے بن کروڑا آخنا سی ادو تو لگتے نہیں کی تھی. آ, آ, اللہ سونا اپنے ولیاں تے منن نالیاں سارا کچھ دیندہ تے کافرہ نو رکھ دا نو تے اپنے مخالفہ نو پکھا تے کوئی مخالف رہنے لگا سی سوجہ نہیں جکی تھی बारा, बारा. پر رب در صدقے جاو اوڈے ویخ اے چھوٹا جا پردہ رکھ کے تے وڈی نعمت تو دشمنہ نو محروم کیتا ہو جائے बारा. کہ تُو اے ہوئی ویخ ہے پکھنے یارہ کوڈے کوئی گریبی فکیری درویشی تے تنگ دستی نہ جنت تو محروم رہ جائے جب سلگے جا متنی سرکار نے یارہ نو نہ لیا بوا جا ہلور سرکار تشریف لئے सारी साहबी के दरबारे से रबी रहमत आई खली सी नमत वंटन वाला गया खिला नियमता इंडा दे हलूर सरकार नियमता देने वाले खलने नमत बात सिमको ईशान गया नेमत बात سمتو نیش گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا دماغ نے ہلور دار نے یارگاہ چار رکھے ہاتھ ہلور دار وغیرہ لگے نا ساتھ دلانے فاقے والے کھان لگے سب سونے لاری اللہ نے شاد فرما سم تو س نمتان دے بارے ضرور پچھے جاؤ گے ضرور سوال ہوا جیسے جانا گے تو اب ایتے بھی رحمان تے بخش دے گا اور خدا بندو رب سونے حبیب نے فرمایا یہاں جو کھانے پہ یہ نعمتوں کی پچھونی جیسا دینا پنا جو۔ ہاں مستفا کریم نے فرمایا تین حساب بندے ہر کول ہونا ہر ہاں بندے کو فرمائی جنوں پہلے نمبر دان ہے ہر کسی کو اللہ سونا پوچھے گا جان دیتے سی کتے خرچ کی تھی ساہ جاواں توجہ نہیں فرمائی ہے اسے واسطے گل سمجھی درا یہ پہلا حساب ہونا جان درچ کی اکھ زبان ہے کن ہاتھ ہے دل دماغ پیر نے ٹےڈے شرم گاہ دیتی ہے کی نال توجہ نہیں فرمائی اس سے واسطے بزرگ فرما نے ایک سا دو نعمت ایک سا وچ سا نعمت یعنی اندر باہر جاوے اندر باہر نہ جاوے بندہ مر جائے باہر نکلے آوے معلوم ہوا نہیں سلطان فرما جو دم گا کا دمکا سر من سے سبق پڑھایا اللہ کھل اٹھیا او فائت مولا والے لایا اے او کیتوں جان ہمارے comfortably oh One running three again I kommt over I'm going to problem خوب للہ مزہ مزہ والا کے کر جیند خدا دے پہلا حساب جان دے دوسرا حساب شریک مولا نے مال دام دفتر دے ملازم ہو شام آساب کھاتا صاف کیتی کھڑا ہونے روزانہ شام کا حساب پہ دس تیری قیامت اتے قائم ہوئی کڑی جو شام حساب کرنے ہیں پھر سمجھ لائے جدو زندگی دو شام ہوئے گی تو مرک کو دن چلنے مالک یوم الدین توجہ نہیں کیتی جزا دے حساب دے دن دا مالک دن دا مالک ادرو تو شام ہوئی رات گزار دینی کبرچ توجہ نہیں او شام تو بہت کی ہوتی ہے رات آ پہلا تو موڑو دن آدرو زندگی دی شام ہوئی تے قبر لگ گئی سا. رات تے تے کیا مددہ کو دن اتنے حساب ہونا کی دوں حساب کر چیتی مال کا حساب ہونا تیسرا اولاد دتی سی کی, کی اے حساب ہونا کول کون دتی سو توجہ نہیں فرمائی جنو جنتی سو اس واسطے اللہ دے ولی اللہ دے پیارے تے مومن جڑے ہوں نا او اپنی اولادوں اس دنیا پہل ہی نبی سرکار دے دین دے مطابق نے مولا علی مشکل کشا بڑیا بڑے آپ سرکار نے ویاہ فرمائے نے چار شادیاں مبارک سرکار نے آزاد ہوا عورتوں فرمائیا تے تقریباً اٹھارہ آپ ہاں. ہاں جی؟ اٹھارہ آپ مبارک سن مولا علی سرکار دیاں تے اولاد اللہ چوکی ساری عطا فرمائی سی چوکھی ساری کسے پچھیا پاک علی نو ای بچے تے شادیاں کیوں فرمایا اس واسطے میں کوشش کرنا وا ہاں کہ قیامت سارے ساڑے دن میری اولاد دے میرے ٹبر چلہ چوکھے کھلوتے ہو فرمائی ہاں تم سوبہ بندی سرکار فرما سرکار فرما دی بچے میں اس واسطے چوکھے منگنا رب کو تاکہ میری قیامت والے دن صاف لگی ہوا اللہ دے درویشان بھی کھڑی ہو اور باقی پھر رب دے درویش کے جیتے حسین کھڑا ہوئے حسن کھڑا ہوئے محمد بن ہنفی خلوتے ہو سارے بیٹے بچیاں مبارک کھلوتی ہوکا کی سفر کی ہوا رب رحمت کیوں نہ سبحان اللہ ہے رحمت پہ گا تے جب آئے اولاد آئے چھوڑ دیتی ہے کھوتیاں اتے تو مڑ ایتھے بھی وقت والے مہربانی کرا کہ نہیں آئے دن آبا کٹی پیا ہوں یا جیٹھا ہوں آدھا پیا ہوں نہ مرادو نہ ہی جمتے چنگا سی جم بیٹھا وا جدوں جما ہے کوئی این چڑھائی آئی ادو کسی کھوتی کھولی آ ل بنی آ آپ لث جاंदे نے پھڑیج ابا جاندا چوک اندر تن دے نے اوتھے پی پٹدا ہے ایتھے دا اے حال ہے ہو گئی اوہ آد جسوڑی ٹکرے کی مدد یہاں اڑنے پھر ایو جا بختہ والے جدو سفلا کے کھلیو من گے لا بچے کا تھانہ اورا ہے ہائے بڑے ہیرے جمنے بڑا سونا یہاں کام کرتا رہا ہے تینوں تے کمی بدماشی تو اتنے شہ نہیں سے لبی تین سا بی پہ تینوں افاع دیتے ساڑے سواستے تے تو تو روڑ دے تمٹے چھٹے کو جو مرضی کرتے رہے تین میں آخر پہلے دن تو جمن تو یہاں کا خیال رکھیں بالغ اپنا فرد ادا کریں سڈے نبی کا پورا قرآن شریعت اسلام سمجھا دیں فرمائی مگر مجھے ونٹ دے بٹھا جب بھی ڈیرے تک सिवाय होकेत ली शाही को बड़ी किोनी मेहमत वैसी काम रह गया जो दिल घबराव लगे असा साल लें बोला रब एद का माल ते नहीं साहब होने नी चौथा जिन्हू दिता सुना इलम इलम नबी सरकार देन का उन्हू पूछेगा दस देने देते अमल किया कि नहीं چار ہی صاحب آنے نے تار نمازج فرمان دائی نماز فرماندائی مالک یوم الدین ایک نمازی تین الحمد شریف سارا کچھ سمجھا دے باہر جا کی لڑ کہ ہال تلو اگے چلنے ہیں اتوں تک سن سونی گل بڑا مزہ آ گیا ان شاء اللہ سبحان اللہ سب تک مالک یوم الدین تک رب سڈے اتقاد عقید فکر اور سوچ کی تربیت فرمائیے سوچ دی اصلاح فرمائیے کہ اپنی سوچ ساری دی ساری یہ میں رات اللہ دے آخرتی آ گئی اور دنیا کے اندر اپنے رب دارے یقین رکھنے یہ سارا رب سمجھا دون اگے امل دیواری آگے عمل دیواری کیونکہ منگا جو منہ چکی ہاں میں اصا جی اگلی دولت دینی ہے نا واسطے تینوں کچھ لگنا کرنا یا اللہ لاس خاص تیری ہی عبادت کرنے ہیں اتنے دو چیز دسیاں ایک آہد کاری عبادت میری کرے گا دوسرا کرنی میری کسی غیر دی توجہ نہیں سر پائی دو گلا خاص تیری عبادت کرنے ایک آ عبادت کرنے کا دجا خاص جدو آخے یہ دا مطلب ہے بوشد نہیں کرنی نہیں کرنی تو نہیں کا کیا مطلب ساری اطاعت کرنی ہے سڈا حکم من پو پی میں کوئی جنہ سر سا شریعت مطابق آتے हट तो फिर इन आ रहा मैं अपने रब नही छू फोर वो मनी जब उन्हें सबू छे तून ना छोड़ा तो तू इच चुका सच नहीं पा बोलने सच है کہ تاب کر دےکمن عبادت ہاں پیو آخے وبا کھال والے پاسے لگا یا مال کے پرلے پاسے جڑا نا بار دار جا ڈیرا دیکھے نا اتو کھو لیا ہوں پوت آخے پوت نئی منتا تو جہان نمجا ابا تیری نہ منا تو دکھ جا مننی پونی پی ہوئی پوتر ٹی وی لایا میں گھر بیٹھی دل ہی نہیں پیا لگتا تلی بیٹھی ہونی چلو پتر کسی کھیل لگی رہی پھر جو گھر چلو اگو نچتے ہو سن میرا دل ہر پوت مان دے کدم دے تھلے جنت <تصحیح> نہیں منتا تو جنت گئی <تصحیح> کی خیال ہے <tos> اچھا یہ بھی سمجھائی جا بھی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کا مطلب سمجھائی جانا بول بول سمجھاوا جا دنیا کائنات دے دے اجن مفتی نہیں سمجھا جا اللہ سونے کی مہربانی صرف کرم فضل جڑا ہے رب سونا دے سدکے وسیلے فکیرت کر چکا ہوں سمجھ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ماں خدمت کرو پام پورے فرد خدا دے باقی جدر مرضی روڑو جو مرضی کرو ماں خدمت کرو تو جنت پکی یہ مطلب قوم سمجھی کری اچھا ہونی ماں دسی جی یہ گل بندہ ایک بندہ ماں کی کردہ خدمت پیو کے سر چ ماردے وہ جنت جائے گا کیوں جنت ماں پیروں کے تھلے تو لے پیو در فرق کہڑا پینا ہوں میرے جواب اس کا جواب ماں کی خدمت کرے ماں کے پیروں کے اگے جتی جوڑ کے رکھے دے. پیو در دے جتی جوڑ کے مارے ہوں ایمان در سو جنت جائے گا یا اندر تہرا جنت بول بول جی حرام ہوئی کھڑی ہے تو مڑ سمجھ لے ایک فرض خدا دا ایک کیڑا باپ کی باپ باپ مادی ساری رات کھلو کے دو پیروں تے خدمت کریں پانی ہاتھ کھڑا ہو دی دیا پاڑے دیا رات کو پانی منگے سو پڑا میں فورن لیکن پیو دی تاظیم نہیں کی جنت حرام ہو گئی ہے ماں بھی خدمت ہے پر ہوں جنت حرام کیوں ہی کھڑی ہے پیو کی دی بےزتی ایک فرض خدا کا تو جہنم پہ جانا تو سر سمجھ لے کہ کا وہ مطلب نہیں جڑا تم سمجھی رکھا ہے کہ جدھر مرضی رب نے فرض قرآن روڑی جاؤ ایک ماہ کی خدمت جنت لے جائے گی نہیں نویج سرمان کا مطلب پیرے دھا ہاں کے میں کوئی جنہ شریعت کا کھے فرمن جی شریعت دے مطابق آخر تو کا آپ رب ن نہیں چڑ سکتا جی تی جدو سان چن چڈیا تو نہ تو, تو, تو کا ہے सच नहीं तो कि तू साब कर कि देकम तेरा तरफ मननाबादत खाले सोनी हां हम प्यो आखे पुत्र विती तो खोलिया अबा के ठाले पास लगा या मालकित परले पास जार देर जरा डेरा देखे ना کھولیا ہوں پوتر آئی منتا تو جہان نمجاو ابا تیری نام نہ دو تو جا جننی پونی پیش ہویا اما آئی پوتر ٹی وی لایا میں گھر بیٹھی دل ہی نہیں پیا لگتا تلی بیٹھی ہونی چلو پوتر کسی کھیڈ تی رہی پھر چلو کوئی اگو نچتے ہوئے ماں کدم دے تھلے جنت نہیں منتا تو جنت گئی کی خیال ہے یہ بھی سمجھائی قدموں کے نیچے ہے اس دا مطلب سمجھائی جان بول جا دن مفتی نہیں سمجھا سکتی اللہ سونے کی مہربانی صرف کرم فضل جہا ہے رب سونا دے صدقے وسیلے فکیرت کر چڑھنا ہوں سمجھ ل جنت مانگ کد مکیچے یہ مطلب یہ سمجھتے کہ ماں دی خدمت کرو پورے فرد خدا جدھر مرضی روڑو جو مرضی کرو ماں دی خدمت کرو تو جنت پکی اے مطلب قوم کھڑی اے میں سمجھ کہ نہیں اچھا ہونی ماں دسی جی ای ای گل بندہ ایک بندہ ماں دی کردہ خدمت پیو در چار کھلے وہ جنت جائے گا کیوں جنت ماں دے پیراں کے دے تھلے تو لے پیو تے فرق کیڑا پینا ہوں مجھے جواب دواب ماں کی خدمت کرے ماں کے پیروں کے اگے جتی جوڑ کے رکھے دے. پیو در دے جتی جوڑ کے مارے ہوں ایمان درسو جنت جائے گا یا انہیں پہرا جنت بول بول جی حرام ہوئی کھڑی ہے تو مر سمجھ لک فرض خدا ایک ساری رات کھلو کے دو پیروں تے خدمت کریں پانی ہاتھ کے لیے خراب ہو سردیاں دیا پارے دیا رات کو پانی منگے چلے پڑھا دیں فورن لیکن پیو دی تاظیم نہیں تو جنت حرام ہو گئی ہے ماں دی خدمت ہے پر ہر جنت حرام کیوں ہی کھڑی ہے پیو کی بےزتی کے فرض خدا کا چڈیا تو جہنم پہ جانا تو پھر سمجھ لے لو مطلب نہیں جڑا تو میں عام سمجھی رکھا ہے کہ جدھر مرضی رابطے فرض قرآن روڑی جاؤ ایک ماں خدمت جنت لے جائے گی نہیں نبی فرمان دا مطلب اے کہ جن عمل حکم شریعت مستفا ہیں جنت جان د جن سبب دسے گئے ہیں ان سارے تو وا سبب خدمت ماں با کی مطلب باقی سارے فرض پورے کرے ایک ماں دی خدمت نہیں کرے گا تو جنت نہیں تو توجہ نہیں ہوتی جنت مطلب نہیں کہ ماں دی خدمت کر کے باقی ساری شریعت روڑ کے تو آخر جنت ملے گی یہ مطلب نہیں یہ صرف اہمیت سمجھانا مقصود ہے دس مستفا کریم نے سدیس پارک کے اندر کہ ماں دی خدمت دی اہمیت کنی توجہ نہیں فرمائی سمجھ آ گئی نہیں نہیں اس واسطے گل کی اج کل بےچارا آبا جہاں تو سمجھا ویلا جان ہاں جی وہ گلوکار ناد خان جنہوں نے آدھے جی وہ جدو بھی ناد پڑھنگ گے تو جنا ماں کی شان شیر ہوتا نہیں پیو ان بچے مارے نہ مراد بےچارا واہی کر کر کے چٹے پائی فرد ہے مگرو سب او لے وہ بختاری منجی سے ستی رات سب لتا مجھیا ساریا مصیبت ہو گئے جدو منبر تے کلوے گلو کار نمائے نمائے آنے کی کیڑی رتے میں مڑ اگل دن جگہ سے بیٹھا تو اوپ پہ پڑے مائیں مائیں آویں گی کہڑی روتے تو میں گنا ہی جوڑ ماریا میں آد پترا جدو تیرے سر بچ پے جتے نا مراد بلانا کتنے پیا سپیکر دیکھے آویں گی کہڑی میں آتوں پہ بلانے کمر چو یا گھر چ چوپے بلانے ہے آوگی کہی ریٹھی تلس منگاؤ جلسے منگاؤ کرو کی یار والیاں والے سدکے بلے بلے بلے جد یہ شاید آئے کا گل کری کو کلام بندہ لکھ کو پیو بچارے دا نام کسے نہیں لیا یہ بدھو ایویں لگا پھر ایمان لال کھی سنیا نہیں شروع کیوں جلسہ کیتی بیٹھا ہن کیتا ہوں بول بول خان دے اتو پیسے تار دے دے تاریخ کی گا بھی پکائی تریفا وہ لے گئی یار کوئی ہزار شرم ہونی چاہیے نے ایک آدتیا ماں دیتے میں کیا بے وقوفا ماں تین حصے خدمت کیوں؟ کہ ماں کمزور آپ کما نہیں سکتی کما نہیں سک سونے نبی سرور نے رحمت فرمائی تین حصے خدمت چ ماں رکھ دیتے سو دے وہ پنجی پیو نو دن آئے توجہ نہیں وہ خدمت ریا مسئلہ احترام احترام دا احرام والد دا مقام ہے کیوں اس واسطے کہ اگر والدہ دی خدمت چاولاد دی جنت تو والدہ دی جنت دی خدمت معلوم ہوا والد تے تیرے مالک دا مالک دالک اما تیری مالک تے اما دا کون مالک مالک کا مالک ہوتا نا ہی کوئی نہیں سمجھ رہا ہو کہ نہیں ہوں اصل پتہ کتنا اتے کی پیا چل رہا جناب ماں چی جاؤ ڈرائیور اپنا گڈیاں لکھیا ہونا ماں کی دعا جنت کی ہایا پیو دی دعا دوزخ دی ہوا ہے کدی ایمان دسو اج تک کسی گی پی لکھا ویخیا جے پیوں کی دعا جنت کی ہاؤ دعا پٹھی لگنی یار کچھ آخر اللہ نے اکل دیتی ہے دی کچھ استعمال کرو فتنہ سمجھو کی فتنا کار کر رہے کی انگریز چاہتا ہے لیڈیز فسٹ رن لگے ہو تسا سے بیٹھو تو سانو بچارے رکا دے دے پچھا پچھو کیوں پتا نہیں لےڈی سیٹ وہ تیرا خانہ خراب ہو گئے گیا مرادہ مسلے دے کھڑے اسی ایتھے سانو رکھے پیچھے تو کھین سوچے بھائی یہ چکر ہے سیٹ اگے انہیں بنی اس محل چکر کی ہے تاں کر کےٹری نو چھٹی تو وقت والوں ہاں جی فیکٹری بندے ہیں تو تاکہ بندے زلیل ہوت ناشی طور سے روزگار کے لحاظ نامد روزگار کے لحاظ خود مختار بنا کے تے اونوں مرد دی حاکمیت تو کڈنا چاہتا ہے یہودی کیوں کہ عورت جہانمی تانتی بنے گی کہ عورت مفت مختاری کرے اور مرد کی حکمیت نہ ملے عورت اپنی عزت نہیں بچا سکتی ایک رب نے سیرا مرد نتا عورت کی چپ عزت بچے گی ہمیشہ مرد دو سٹ کے بچ دی گئی چاہتے نے مرد بے عزت ہونا او بھی روڑے یہ روڑے یہ بےغیرت ہو کے مر جان او بے حیا ہو کے مر جان بدماش ہو کے مر جان اے فتنہ تا کر کے جتے بھی جاؤ باوی لکھ زمانے دا کا گوش ہو مان دے پیروں دی خاک ورگا اے سب وہ چکر پہ چل چلتے اج نہیں کی یہودی فتنا ہوں اگلی گل سن کا نہ بو دورا نہ گا میں بہتر مڑے سیل افستے بھاوے ساری رات بیٹھو ٹورا کا نہو مطلب سمجھایا عمل دی دعوت کہ سڈے کول منگنی عبادت کر ویلا نہ منگی جی محنت یا دو دو عمل دی خاص خالص عمل دی دعوت دیتی جا رہی کا خاص تیرے تو ہی مدد منگنے آئے یہ مطلب ہے نا خاص, تیرے تو ہی خاص تیرے تو ہی کس کسی تو نہیں منگائ میری, میری, میری مدد منگدار چلے گا کنسٹائن تو ایک غلط فہمی لگ جی کی ہوں ذرا توجہ گل سمجھیے کی گل کر لگا ہاں آخ جی یا کا نستعین دا مانا جو ہے اللہ سا تیرے تو ہی مدد منگنے ہاں تو مڑ دربار سے کی لین جی کہ نہیں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد آخر مڑ جی ایک ہی ہویا ہوا یہ تو شرک کیا یا کا نستا چلو جی منگتے آؤ جگوائی ہوں بڑا سونا نہ پکائی فرد یہ دے مگر رام ہوں وہ دے نے جی آ جڑے کبرا گئے نا सोन। अल्लाह सोने व की जे कबर ने तो उन्हना तू मदद ना मंगे जे तो जे बहार आए ने तो उन्हना तो मंगी खलिया जे इतनी गल को मदद मंगने اتے یہ ونڈ تو رب نہیں کی قبر والے جہے دربار والے نے انگو گے تو مشرے کو جی ترتے پھر منگو گے تو پھر تھی تو فرق نہیں آنڈ کی رب نے بولو بولو تو یہ پیو کھ لی ونڈ کتوں آئی ہے آپ روزانہ ایک دو تو مدد منگنے آ نہیں منگتے سڈے بزرگ فرما ہوں سن برشد پا کا فرما دے اور آ جائے کھوتی تو مدد منگنی پی منی بوری پی ہو سر اسے گا یار جاندی لگا سی بوری تو رکھ لیں گے کی ہون? اے نیج اے نیج کہ نہیں گل ہے ہوں مشرک ہو جانے اے منگنے پے ہوں میرا آدمی فاڈا کہ نہیں جو مریا ایک دو دوسباپ دا تے اسباب دا میڈے جو ہوئے مر گئے مردو مریا تو مرد نہیں بئی مانا تمجھ لا اتے ترتا ترتا ہے وہ بئیمانا رب قرآن کافران مردہ فروا چھوڑا ہے فرنا فرما مرد اور شب سوچ مارا جائے سب فرما ملا سب لو فیس لنواد بل آیا والا کلا تشور فرما جڑے سرت مارا جائے انہوں نے مردہ گماؤں بھی نہ کری سن سید کے بوے سے بہ کے تین گل سمجھاوا تک گھر نہ تے رب فرمایا وہ زندہ نے پر خبر نہیں شعور نہیں ہوں قرآن دے لفظ تے اور فرما رب نہیں فرمان او زندہ نے کہ ان خبر شعور نہیں قرآن بے فرمان تو سدے رب آتے شعور نہیں رب آدھ تسا بے شعور جی معلوم ہو قرآن کے خبر پوری نہیں رکھنا پرشور بے شعرا ت کلاس سے دتا داتا ہزیری داتا سرکار موجود نے آپ سرکار نے لکھا ہے ایک اللہ دا ولی کابے کا تلاس کر رہا سی کابے کا تلاس کردہ ایک نوجوان ہے بدر گلا میں کفن لے خرچہ آ لے بزرگ فرمانا اللہ میں روپیے نے درہم چاندی دے اگلا دیہات آئے جڑا وقت دسیا جوان نے اسی وقت کابے کا تباف کردیا میں سوچیا بڑا لاگا کچھ درمیش جن جو درسیا اوی میں جنے وہ اٹھایا گرسل دتا کفن منگایا قبر خدائی جدو جا قبر دکھا ہے کفن دے میں بند کھولے نوجوان نے اک کھولیے میں آخ آ ہوں آیا تن بادل مار پہ کیا مرن تو بعد بھی زندگی ہے مینو اگوں جاب دلہ درویش آلہ محب ملا کلو محبن ملا ہے ہائیو میں رب دا دب رب دا ہر محب ہمیشہ زندگی راگ سبح اللہ ولی اللہ <سؤال> <سؤال> <کر> دے مرد لاہی کردے پردہ پوشی کر دے پر پوشی کی ہو یا جو یار دنیا کو لوگ خموشی مگر اللہ خدا دے بندے آجو فرمائے اور مسئلہ کھول دے ل یہ تو آخ جی چلو جی کونا بھی پھر وہ شاید منگ جیڑی دی اوقات ہوگی کھڑے بچے بلا یہ اوکات چی توجہ نہیں کیلیا کدی کیا اس نے کریدہ تنی اوکات بھول گئے اصل سمجھا جن اوقات ساری دتا ہوگی رب دنیا اندر ایک جیسے بندے نہیں بنا حیثیت اوقات ایک جیسا نہیں بنایا ایک بندہ ہوے جا مرلا تھان کوئی نہیں ایک ہوا کئی مرلوں کا مالک کئی کلیا کا مالک کوئی مربیا کا مالک کوئی ملک کا مالک رب سونے جمے دنیا دے. اے غابی برابر نہیں بنائی اوبی خزانے بھی اوکا برابر نہیں بنائی تم میں جنا رب لہر دیکھے مالک جنا رب دے آپ گلا ہے رب سونا انہوں ساری کلاد کا مالک چھوڑ خزانے کا وارس بڑا چھوڑ دے خدا دی قسم کر کے ہوش نہیں آٹے پیاوا خبر کوئی نہیں ایک کو جن ساری رات پالے اپنے رب سونے جاگے اللہ تالے ربے جا جنا ساری رات رب دچھے اپنا ماس گال چھوڑا دے ما سکے کھا گئے لے ساؤن کی ہوش کوئی نہیں کھان کی ہوش کوئی نہیں اپنے ٹبر دی فکر کوئی نہیں رب سپرد ایک یار فکر رکھ کے ہر ویلے دے فرد آخے رب ایک بچہ چاہیے رب بڑا قدر والا رب آرے وال گھٹ تر کے آ میں ہاتھ ٹر کے آوا گا تیرے تر کے آ میں بج کے آوا گا جڑا ایدر والا رب ہو بندے ماس گوائے رب کیوں محفوظ دے خزانے نہ لٹاوے خزانے آج فرق پیا سوڑ جی فرق کتنے آئی میں کیا قرآن سنا فرق فرق سمجھا میرا سبح اللہ کنستان دراز کھلے گا سونے. قران گوائے قرآن حضرت سلیمان پیغمبر بیٹھے نے بلکیس وال چٹ گئی سی ہود حد کے ذریعے آپ نے فرمایا یا ساڈے دربار چاہ سا ملک دے اتنے حملہ کر لگے یا اتے آ جا اپنے سنے تو مشورہ لیا انہیں آخیا جنگ ہونی آئے گا جنگ کرے گا وی آخیا کیوں مریندے جی کو کچر جائے گا جان کرو اتے چلیے فوج نال حضرت سلمان پیگمبر سرکار نے رب کی شان وانی سی آسل اسلام دی دولت جو دن سی رب کی شان وانی سی سدکے جاوا پیغمبر نے فرمایا اپنے درباری جہی بندے بیٹھے فرمایا نے تخت بلکی چاہیے آپ دی مرضی یہ سی دیا تو پہلو تخت اگے پیا ہوا تخت اگوں جب پیا ہوا میں ڈی سا اتنے کیون اپ اخان گے سا لڑ رب ساجہ یہ گل سرکار سلیمان پیغمبر دا مقصد سی آپ نے اپنے درباریاں نو فرمایا ای کوئی تخت بل کی آوے ایک وچو جن بولیا افریت تو منل جن سار کش بڑا آکڑ خان جن بولیا آکڑ خاں آخر میں جناب دی محفل ہٹن تو پہلوں پہلوں محفل پکھی ہوئے دی میں حاضر کر دیا جرابے سلیمان نے فرمایا میں منو اس پہلو چاہیے گل سمجھی اسٹا کوئی ہڑ آن لگا تھی بھی ایڈا پہلوں چاہیے سر انہیں آنا ہی سی نا بھی ان کچھ ہال لگنے سن جرا سلیمان کیوں چاہتے ہیں کہ محفل فل تو کو لے لیا ہوں وہ شان جی لبد فقیر دی سلیمان ظاہر کرنی سی نا رب قرآن پیش کرنی سی تو واپیا کے پٹ رگڑے دے سنجیے پٹیچر سن رگڑے ہوں حضرت سیلان جب آپ نے فرمایا دے دو پہلو چاہیے کالی المی نل کتاب ان آتی کر اس بندے نے آخیا جل کتاب کا کچھ علم ستاب علم سی کی کر آخر کب ہی میں لیا گا قبلا ائر تبدی لرف اے سلیمان جناب کی اکھ جمکن تو پہلو بنا سمجھ آئی نہیں کن ری رم لڑا سباد صدقے جا توجہ فرمائیں ہوں وقت نے تیری اک تیری اک चमकन तो पहलो ये नहीं आखिया मैं अपनी अखनी फरमाई नहीं फरमाया अपनी अख चमक क्यों हो सकदा बंदा अपनी अख खोल के बहर वाले चमके ना अदा घंटा खोल अंटे उन्हें चेर मुझे नहीं ला देना اپنی اک کے ہوئی اپنے قبل کے دوے بھی آپ نے فرمایا تی چمکن تو پہلو کی مطلب کہ تنی چھیتی یہ چمکا سکو جی نہ چمکا لو تو آپ منگایا وے کلو آئے تو پھر آگے ہوں ایک کام توجہ گل سمجھی اتے حضرت آصف نے ایک فرمایا میں لیا گا تخت سینکڑے میل دور پیا کوئی اسباب وسائل کی اتے رسائی ہے ہی نہیں نہ ہاتھ پڑ سکتا ہے نہ کوش ایڈی دور پیا ہے آپ فرما میں میں لیا واندہ. ایمان نار دس ہوں ای دور تخت سی کوئی مکھی نہیں سی تخت سی آخر بادشاہ دا کاونا اکھ چمکن تو پہلوں یہ بندے دا کام سی یا رب دا بول بول بول کے کام سی اچھا قرآن ہے میں لیا گا آصف نے آخیا میں لے آوا گا تو تے تو آخنا چاہیے یہ کم آصف دران جو فرمانا تنا رب دا <laughs> لیکن اللہ کی مہربانی یار پاوے گل جن جی وی اچھی جنی وی اچھی ہے اللہ کی مہربانی تیرے کھانے چاہ بیٹھے موڑ میرے روپیے واپس کرا جڑے کرتے بیٹھے مرد چوک لے جان ہر گل سمجھی خدا دے بندے رب قرآن آصف نے لیا گا ولی ہے اور قرآن بھی او آ پیا تو کیوں ہے میں لیا گا میں کہ کن لا سا آخ اللہ ہو ولی اللہ پھر کیوں پیا اللہ ہے جب قرآن آخر انہیں آخیا میں لیا, تو تو پیان لے اللہ لیا گا لے لیا گا لواگا پر تیری نگاہ رب رحمان پہ کھلوتی پھر لانے تو سبھی دے جڑا ہالے آ کے مشرے کے توجہ نہیں وہ کی اس سور آخ بئی مان قرآن آدی آخیا میں چی پوچھے لیا آخیا سارے جگ جہل آخنا تار آخ رب لا سی بلی آخے میں لیا مڑ بھی رپ رپ کری جانا ہے ہل ہاں مشرق دا. جو نہیں توجہ نہیں, نہیں اور آخنا اے بھی پینا کہ حقیقت رب دی طرفوں سی نا پر ظاہر اتوں ہی ہوئی ہے نا تخیا میں دا اچھا ہوں اتنسٹائن کا مطلب یہ ہوئی ہے یا اللہ جو منگنے حقیقت تیرے تو ہی سمجھا گے توجہ نہیں کی حقیقت تیرے تو ہی سمجھا گے سلام پیغمبر بھی منگیا ہے آخیا مدد منگی وہ آخیا منگاؤ کہڑا ہے جڑا تک لایا مان پھر ہو کے ولی تو مدد منگوائے فرق نہیں پیا کنستا نچی کی کیونکہ نبی حقیقت رب کی طرف ہی سمجھتا سی اللہ دے ولی دی شان وا چاہتا سی خدا دے بندے آ کے سمجھ لے سمجھ لے یہ قرآن برحق کے توجہ فرما حقیقت مومن رب کی طرف دے تا اکبال فرما نظر اللہ پہ رکھتا ہے مرد مسلمان نظر رکھتا ہے اللہ! اتھ لطف وے لطف خرب دے قرآن گا رب فرمایا کہ کام ایڈا او مائی کرنا تو تو تو آنا آنا لیاو گا تھی میں آخیا کیوں توجہ نہیں میں آ حقیقت سی میری طرف تو جاننا ہے دیکھو نا جی تو سب قرآن کھولو کیا رب نے رد کیا رب کی کہ نہیں آکھنا. آکھنا اللہ تین صرف گلت آخیا نہیں کہ میں لیا گا تخنا اللہ لیا گا لیا کون سی اللہ تبجو گلتے لیا کون سی اللہ. قران کی پیاکھ دکھا میں کہ کم اللہ ہے وہ آتا ہے میں لیا شرک پکا ہو گیا بس کے جا سمجھدی میں ڈوڑے وٹی کڑے ہو گئے سوا سوا سپیکر کھول کر کٹا نہیں رنگتا تے دور ہونا اسے دربار سے جانا شڑکی لینا جانا ج میں کتنے بڑے میں دیا بے وقوف कुरान समझने किसे फकीर दे को आ जा सुन किसम खुदा दी कल खूह पा के बह जावा सारी रात लं जाए एक आयत पाक मोती कट कट तेन प्या देव है उन जा। फकीर रखना कभी कभ रख दे बंदे तक नहीं बंदे का ना हथ थपड़िया ना कुछ میں حاضر گا سلیمان دی اک چمکنے پہلو پھر تیری گل کر گا میں کم میں گل تیری کراؤں گا میں لیاو گا تیری یہ گل قرآن پھر قیامت تک لوستے ہی رہن گے سڑتے رہتے رہیامت تیری سڑتے رہے تیرے تو سانو وکرا سمجھتے ہیں جڑے وق سمجھن والے نے سڑتے رہ توں کا رب لیا ربرا د میرا کرنا فقیر دا کرنا فقیر دا کرنا میرا کرنا ادنا پانی قرآن کا بننے جے تخت ادا اور جب بندوں کی رسائی تو تخت رب سونے دا فقیر ل آ اک چمکن تو پہلو آخے کے میں لب اسی طرح سونے قرآن نقل چکرے لکھ لکھا دے تو پھر سمجھ لے داتا کول آکھے دے بچہ لے کو آنا آتی کب ہی آنا جے تخت بلکہ اس کا منگا سکتا ہے تے اللہ محفوظ تو اور سونا سونا اصل اللہ دے فقیرہ نو کوٹا ملتا ہے کوئی رب نال یاری لا نا محنت کردہ کوٹا لبا رب دی طرف آ کوئی پی پیپل پارٹی ہے کوئی مجرم لیگ ہے کوئی کیڑی ہے کوئی کہڑی ہے پارٹیاں جڑیاں ایمانسی یہ پارٹی نہیں مجرم لیگ اس واسطے آخیا مسلم لیگ ادو ہی نال ووٹ پی رہے سن اسلے پاکستان ہے اے مسلم لیگ نے تو دوسری کافر لیگ توجہ کیتی اس واسطے ہوں مجرم لیگ جی مسلم لیگ نہیں جی توجہ گل سمجھی مگر سبحان اللہ, سبحان اللہ <coughs> کوٹا مل رہی فکیر جماعت والے نا جدو حاکم بن جانے نا پارٹی والے اپنی پارٹی دے دن کوٹا دے نے تالو دے دے ہوں سن ہوں بھی میرے خیال اجکل آٹے دا کوٹا ہوں ادھر آیا سی نا رمضان آیا سی کیونکہ وہ مہربانی کر کے آٹے کھو جو لے سک تو جس آٹا بڑا دینا یہ بچارے لندیاں کچھ پا دے ہاں جی بڑا یہ سان کر وقان کڈ لو کا جڑا چڑھتے ہیں آدمی نے ویختے پیو مار دے مڑ پتر کے سر تک یتی موکے پات ہمیں بہت پیار ہے جمرکا ہے امریکہ ادھر بم مار کے افغانستان والے نو یتیم کیتا سو کسی لولا لگڑا کسی نے اہم کیتا سو اتو پیچھو کیمپ لوا دیتے سو کیا دے اقوام متحدہ کے کہ امداد ہی کیمپوں میں غریبوں کی امداد ہو رہی ہے کون بڑی اخباروں میں وہ سد کے جا کہ ڈر ہے توجہ نہیں لڑ سے فراؤن سراؤن لگا حضرت موسا کلیم وہ سڈے گھر چلے تو سڈے خلاف بولنا ڈاللہ! توجہ کسان پا کے سارے خلاف بولنا سڈا انسان بلا دیتے آپ فرماند نے وہ تیرے ظلم دی تجا دلیل جی تیرے الٹا احسان بھیجتا ہوں میں گھر میں پلیا کا تمہوں ماں تو جدا کیا توجہ فرما میں پلیا نا انہیں آخلا تو فرمائی میں آرمایا جی تینوں اپنی ماں تو جدا نہ کردا مڑ تیرے گھر میں پلا ماں تو جدا کر کے ماں دا چھا میرے سر تو ہٹائی تے کیتی بیٹھا یار پتہ نہیں کلا پہ سمجھانا دے دربار کے قدم چہ کے اللہ دے بندے آدر آکنا اللہ ہوں کوٹا مل گئی سن یہاں کوٹا ملتا کسی چینی کا کسی آٹے کا تو فکیران کوٹا ملتا خزانے کا ایک پتر لب گئے کسی کو سٹھ پتر دے دیتے کہ سٹھ پترے ہاتھی ونڈا نے دلا بلکہ اس کا تخت کن لا سی پرایا کہ ہاتھوں آتا ہے جنا کسی بنی انتہا کوٹا رکھ دین دینا ایسا ہے ہی پر تیرے ہاتھوں دعا کے چلو تیری ڈالت بنا گئی دنیا پتا لگ جائے اچھا ایڈے اچے آ سڈے نیواں لگے تو اچا بن جانا نیواں لگے تو اچا, اچا بن گیا ویخو خران نے ساڈا بنتا جی پیا اس واسطے میاں ہزار صاحب ہوئے ننکا شریف وکالت وکالت تے لگ گیا اپنے وسیعت فرمائی سی میں مر جا تو میرے منجے نت نہ آئے میتھ سا ہوں ہی وسال فرمایا جنرل زیاد دور چنر زیاد دور آپ سرکار بے نماز, نماز, نماز رکھیوں والے کے کے رکھ پکایا آپ نے فرمانا بے لیو مینو اے روٹی پہ دس دی مین بے نماز ہاتھ لایا مینو اے روٹی پی دسدی آپ سرکار نہ انہ کو مائی آ گئی گجرات تو مائی آئی گجرات تو آخ لگی میا صحب میں بچہ لینا آپ نے فرمایا تسم نو سائی ناڑی چ رکھے تھے سنان روس پاگ کے کوٹے چلام دستکیر پتر ہونے دے چڑنے وہ مائی اس آخیا وہ میے نل دہڑی رکھ ل पुत्र लभ जा पर अगुआ चौधरी सी पूरे दिन का उस साख्या आज मैं हूं आखिरी बारी जी बाकी पुत्र तो मगर दाड़ी रख जावा बिरादरी की रख से पूरे दिनों में सी तिड़ गया जना उस साख्या मैनू नी चाहिए खैर میاں صاحب کو میاں سا نے فرمایا جاری نہیں رکھتا پتر نہیں لبنا مائی اٹھی چلی گئی گجرات واپس کچھ مہینہ بعد موڑ آئی اس کہ میاں صاحب نہیں رکھتا مرمنچ رکھا ایمان مڑ منچ رکھاڑی آپ نے فرمایا اچھا سوچ سوچ لے وہ تھا کہ جی پکی گل تین بارہ میاں صاحب کو آ لیا تو فرما مڑ ہے ہاتھ پھیر اس ہاتھ پھیرا تو مٹھ دہڑی نکل وہ جڑا تخت بلکیس منگاؤ چین چکر دہڑی کٹدے کو دیر لگنی تو ایڈی دور آیا ہے دہڑی آگ پوری مٹھ دہڑی آگئی نیا صاحب نے جیب ہاتھ ماریا فرمایا میرے دے کو غوث پاک دے بڑی مند سن فرمایا غوث پاک دے کوٹے غلام دستگیر آیا ہاتھ بیبی نکیا جا سال بعد آئی تو گلام دستکیر لائ مائی ہال تک جی پہ گلام دستکیر کوٹے چیا چل دہی رکھ جا براٹری کی رکھ سی وہ پورے دنوں میں سیٹ گیا جنا نہیں چاہیتا خیر میاں صاحب کو میاں صاحب نے فرمایا جاڑی نہیں رکھتا پتر نہیں لبنا انہوں نے پتہ پتا کوٹا ساڑے سارے نام اٹھی چلی گئی گجرات واپس کچھ مہینہ بعد موڑ آئی اس میاں صاحب ہو تو نہیں رکھتا مڑ منچ رکھا ایمان مڑ منچ رکھاڑی آپ نے فرمایا اچھا سوچ لا سوچ ل اس آخ جی پکی گل تین بارہ میاں صاحب کھو لیا فرما مر موہ تات پھیر اس ہاتھ پھیرا تو مٹھ دہڑی نکل آیا جہت بلکیس منگایا چین چکر دہڑی کٹدیا کو دیر لگنی آیا وہ ایڈی دور آیا دہڑی آگ پوری مٹھ دہڑی آ نیا صاحب نے جی ہاتھ مارے فرمایا میرے گا اس پاک دے بڑی سن فرمایا گا اس پاگ غلام دستگیر آیا جا سال بعد آئی تو گلام دستکیر لے کے آئے دے ہال تک جی پہ گلام دستکیر کوٹے چیا چل رب دی کرنی پٹیا رب کا دربار دا ماریا ہوں گی رب حقیقت یا سمجھایا گیا حقیقت پر جتھوں ظاہر ہونا ہی مننا یہ پینے سوکہ آپ حقیقت اپنی وسیع وسیلہ رکھا تو اندی مرضی یہ ہوئی ہے یہ من پی لوگ بعد ساڈے توجہ نہیں اس واسطے خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ چشتی ہے شریف ہے اس تو اگے حاصل پور حاصل پور تو اگے خیر پور ٹامی والی ہے نا اتے ایک بزرگ ہوئے وہ سڈے چشتی بزرگ سن چی فقی سن خاجہ خدا بخش بڑے وڈے آلم سن تو فقی سن خاجہ خدا بخش خیر پوری سرکار سکار دریا سی تو دریا تے گیا ایک مرید مریف تو مریت فرماند نے ہن بیڑی کو شام دا دے میں اگوں یا خدا شاہ خدا نا نہ میرے پیچھے لگ کے آخر یا خدا بخش یا خدا بخش یا خدا بخش پار تر جن اگوں سرکار نے یا خدا یا خدا کہنا شروع کر دیتا دے مگر فرید نے یا خدا بخش یا خدا بخش پانی کے اتنے دے گئے جب راج پہنچے نا کوئی بچارکار اپڑے تو مرید نو خیال ہے. آپ یا خدا, ہے. مینو آپنے تلائی خدا. یا خیال آیا ہے کردے اتنا فرا بچا میں سوچ بیٹھا آپ یا خدا میں مینو یا خدا بخش تلا فرمائ خدا دسو کا اپنے نہیں خدا تک ہی اپنے گا سوڑے سے قرآن قرآن پاگ دور ہو سمجھا جتنے سرمایا میں لیا گا اس لیا لیا قرآن لیا ہوئے انشاءاللہ ہو <laughs> اگر اللہ چاہے گا لیا تو نہیں ایک ہی ایک ہی روڑا ہے ان شاہ پکا شرک ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے تو جہاں شرک سی نا رب رب سونا رب سونا کی آپ دا نبی نہ بول پہ حدرت سلمان کہہ دشرکا اور یہ کہا چنشاء اچھا اللہ تے کام بھی نہیں آنا؟ پر رب سونے بھی رکھ دے نکلیا ان تخت بھی آیا آرلا. رب دسیا تو ساڈے فکیر چاڑا سا چاڑا توجہ نہیں فرمایا سونے اس خدا دب دینی مقام کے ابر جائے اپنے ارادے ختم کر بیٹھ گئے رب دے جی مردہ بن جڑے ارادے ارادے, ارادے نہیں ہوں ارادے بھی آتے سنا بارک جنانی پیران پیل سرکار نے عیسائی آیا اور کیا خلاج پال آؤ میں مسلمان لے پر میں عیسائی میرا عیسیٰ پیغمبر مردے زندہ کرنے سے تو ساری مردہ جے زندہ کرو گے میں پھر کلما محمدی ہی پڑھا گا میرے گاؤں پاک نے فرمایا چل قبرستان گئے جب قبرستان اپنے آپ نے فرمایا دس عیسا لے سلام مردہ جوندیا آخ سن آپ آخر سن کم بےدنی لا اٹھ اللہ نے حکم فرمایا سر میں اچھا جی آپ مردے نرما کم اٹھ میرے حکم نا مردہ اٹھتا آیا جناب قدم گردار مردہ اٹھ کے قدمی آیا ہے آپ نے فرمایا ہے میرے حکم توجہ ہوے گل پہ ٹھان سٹی گل بڑی قیمتی آئی فرمایا ہوتھ میرے حکم جی سرکی تو مردہ ہی نہ اٹھتا توجہ کی تھی آکل جانا بھی باہر مشرک مشرا میں اٹھا کیوں اٹھیا کہ نہ اٹھیا جی وہ اٹھا تو معلوم سی شرک نہیں ہوں فرق کی کھول میں لیا گا میرے لوگ اٹھ میں لیا گا میرے لوگ اٹھ جے اس میں لیا گا تو فرق نہیں آیا تو لیا رب گئی سی کوئی نس کے نی کے پڑھتے ہیں بخاری نہیں آتی بخاری اگے چلیے یا کنس تعین دراز تو کھلیا کھلیا کہ کھلیا اس مطلب کی ہوا بھی حقیقت مدد اللہ دیبر والے تو منگ تو بھاوے باہر والے تو مانگ توجہ نہیں فرمائی جن نے سمجھا حقیقت بھی بندے دی طرف طرفوں منگے پکا کور جڑا کبر شریف حقیقت رب دی طرف فکیر جاندا پکا میں نہیں توجہ نہیں ایک حوالہ سٹ دینا سٹا ایک ہوالہ دعائی خدا دی پورا پورا ایک ٹرک بریا حوالہ سٹ دن بھی مدالے جنوب اپنا امام متفق دیوبندی بھی اور حدیث بھی غیر مقلدین حدیث نہیں آخنا چاہیے غیر مقل آوبندی جنوب اپنا امام نے ہیں منگتے ہیں امام اس دی اس دا نام ہے محدس ابن قیم اس کی کتاب بندہ نا چیز کو اصل عربی دے اندر باہر بھی چھپی آئے اس لکھا جی حوالہ نہ ہوے تو میری زبان وڈ لو اس سے جی ہے کہ رواں جہیا ہوئی ہیں نا اللہ کے پاک بند کی بڑی طاقت تو بڑا یہاں بال شور ہوتا ہے وہ آتا کہ کئی نے ہزار لکھن بند خواب ویخ سڈیا کہ نبی سید لمبے آب بکرو امر خواب نے انہاں ویخیا لوگ کہ مسلمان جنگ ہو رہی ہے مسلمان تھوڑے سن کافر موتے سر تعداد باپ زیادہ تھی فرق زمین آسمان کا پر نبی پاک سرکار بکر و مران کے کافران شکست دے دیتی فتح دے دیتی ہے وہام رکھنا نبی پاک اپنی قبر شریف جاؤن تو بعد آپ کے یار دے تک رگڑے دے دیتے کافر دے کے اپنی امت کی مدد فرما چھوڑی چلیا مال نہ میجو کو ہو گل تو میں مجرم بیٹھا اللہ سونے دی مہربانی میری آدت ہے کتابیں میں لے کے نال رکھنا ہونا میرے کو ہتھیار پورے ہوں نے پر اج میں بغیر ہتھیاروں تو آیا ہاں جی پر انشاءاللہ شاء ہتھیار اچ کو نہیں نا لیکن یہ ہے بھائی ہتھیار جی باوے کوئی نہیں تو سہاگا اللہ کی مہربانی پورا ہی بجا کہ کوئی فرق پیا تو سونا کھلا دے بندے اگے چلنا ہوں اگے رب سونا کی منگ ہوں منگل, منگل دلائی طریقہ دس کنا وقت ہو گیا طریقہ شاباش بش روکے بھی شاہ صاحب کیملہ بڑے چاہیے پورا کر سوال پھر ہی آنا اللہ کناب دیا کل سائ بھی سنا فرما دن سرا تل مسفقی مسرا تلین تال مہم وال طریقہ شرما ہے میرے کو منگ دن سرا چلن سکیم سونے سان سایت دے نہ لانتا لم امام والا سن دیوی خالی اتھے تک گل نہیں مکائی لال رب والا حد پوری فرما چھوڑی والی یا سن گزب والے گمراہ دوں بچاؤ اور ای پچھو تمی بن کے تر بنتا راہ دئی غزب والے گمراہ راہ بچہ معلوم ہویا اللہ سونا دستا پیا اور جی منگا شاید میرے کو پوچھنا ہے نا تو آئی نماز پڑھ رہے ہیں پتا کوئی نہیں منگنا ہے باہر نکلنے گوڈی یار گوڈی کا گی آدھی خسما او کھے سی گوانڈی دے گھر خوشے میرا تحال مر تھا گیا تیرے گھر چی مر گئی اتریا حال کی مہربانی کر میں ہم نال موڈے موڈا رلا کے برابر چلنا شرکا پتا تو لگے الحمد سمجھ لکھ دس آئی رام رام نبی سچے دا جے جائے کت نہ ہوئی سمجھی دستا ہزی واگو لکھیں راہ نہیں تین مل سکیا تو ساری پیدا دیا نیمت سمجھی سوالی تین جنوب یہ راہ مل جی توجہ نہیں فرمائی امام والم دا, آن دا. دا را نبی دی شریعت ای. نبی دی کی مطلب راہ سن منگیا پہ جام سان سوچ انام بھی کہ انام والی عمل بھی اے انام والوں کا دوی سوچ بھی یہ ہے یہ ہے اللہ دم والا مالکے والی سڑک نہ سمجھا جی راہ سوچ ہوے کی مطلب نبیا والی رسول والی سدی کالی شہید والی ولی سان سوچ اوہی دیں. توجہ نہیں فرما اوہی سوچ تے عمل غیر او علیہ ساندو کون مستفا نے فرمایا یہودی ہے بالیر کون ہے مستفا نے فرمایا عیسائی ہے یار سانو یہودیاں عیسائی کی سور تو بفائی انہوں کے امل تو بھی اے دے پیا نماز منگ رہا رب کو گل سمجھی توجہ ستا پیا ٹھنڈے ستا ہو گیا پالے یار سان کافر والی سوچ تو بچا ہوں گل سمجھی کافر دی ایک سوچ دسنا کافر سوچے کہ دنیا ترقی ہے دنیا جل چوکھی آ او ترقی آتا ہے نبیا دی سوچ ہے کہ دنیا سادگی والی ہوفرت جنت بن جائے تو جاوے دے ترقی ہو توجہ نہیں کی توجہ نہیں ہوگی تھی کیوں چھوٹ! کافر دنیا دی زندگی دی اجوفی ترقی کیوں سمجھ دا ہے اس واسطے کہ کافر تے منافق کی نگاہ اس جہان تو آ جہان ہوگی او بس اخیر سمجھتا ہے وہ پھر ہے جدوں کوئی کوٹھی لب جاوے گی لب جاوے تو بڑا کچھ پیسہ آ جائے کارو نہ ہے میں ترقی کر گیا ہوں تو اللہ کے نبی علی شہید جانتے میں اے جہان تے جنت کے اگے تے آپ کے لوڑ بھی نہیں توجہ نہیں ایمان کیماندار پیسے جنت آ یا جہان آ بول بول بول ارباں خرباں درجے ونڈ کرے نا تو اے جہان اس نا. نا اے جدو مومن آلہ جہان سمجھتا یہ مڑ کی دنیا لے کے آخے میں ترقی کیتی بیٹھا جب اس سامنے اڈا وڈا جہان ہے تو وجوہ نہیں فرمائی ہوں ایک بندے کو موٹر سائیکل ہے گل میری سمجھی دوسرے کول پجارو ہے ہوں موٹر سائیکل آنے آپ ترقی آفتا سمجھے گا دنیاوی لحاظ نے آخنا میرے تو ترقی والا کون ہے توجہ نہیں جی پجارو والے کول پجارو اگلے کول لینڈ کروزرے یا پھر ہائی جہاز یا بخت والا دوسرا جہاز ہے तरक्की समझेगा आपू हम तरक्की आपका अपने तुक न समझेगा जहाज आोलिया जन्नत सामने हो गए मिति ना तरक्की समझी खड़ा है वो काफिर मुनाफिक की सोच रखता है जी सोच नबिया वलिया वाली हो نبی سرکار تجے لیٹے نے عمر آئے ویخ نبی سرد جسم مبارک چٹائی دے نشان پے عمر ویخ کے رو لگ پہ اد کرسرا ستے محل پلنگ میں خدا ہو کے لیٹے ہو چٹائی سرکار نے فرمایا عمر روا کیوں ہے وہ دنیا دنیا چڑی ہے چڑی توجہ نہیں فرمائی معلوم ہو یا جڑا کہ آج کا دور ترقی یافتہ ہے اور پکا منافق یا کافر ہے مومن نہ سمجھی مومن ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ ترقی وہی ہے کہ ہم ادھر جائیں ادھر سے ادھر بس فور جنت مل جائے توجہ نہیں فرمائی ہوں خے بندے اتوجہ گل سمجھیے اپن نواز آخنے آپ پے یا سنو اپنے نام والے رنم والے گمراہ تو بچا بھی ہے یہ آخنے آپ منگنے آ رب کو ہوں جاگنے پال آخنے آ پالیم سکول والی لے کے آنے یا آفتا ترقی ہے، سوچ یہ بچاوی یا گئے اگریز ترقی کر گیا ہال سلام پھر آسو اسلام علیکم السلام علیکم غیر الگوبے پڑھ کے سلام سو نال بیٹھا سیریز ترقی کرمازی چشتی پینٹ شرٹ ہے کتنے لکھے جی میں میں جان کوئی نہیں تو الحمد کٹ المدے پینٹ شرٹ میں آیا کھڑا نہ موڑا کی پڑھ جدو آیا نا اللہ چھ جمع کرا کے اللہ سان والے یا اللہ بچاوی رب آنا کچھ شرم کر بی شرما ادھر آنا بچاوی تو آپ ترقی سمجھ کے پائی کھڑا آنند بھی پڑی آ شرم نہیں آیا بچایا داری منال داری مننا راہ نمال ایسا پڑھ پڑتے آے نہ ٹھیک نہیں صحیح فیصلہ کیا آخیار پائیں ہوں پائیں اوت بچائیں ہوں پائیں <laughs> گالے چا تو من کیا اوے رب کو کھلوتا بولیا یہ کال ہم پڑھ نبی دین چڑی آل ہم کو لکھے ہمد سارے رمالے دیا کتاباں ملے رکھ دے چشتی جتنا آم دارے رات کتے آ کے سر وج پا تیری نماز سارا کچھ کھلوتا سنو تو آپ تھی ادھر دعا کڑوت پڑھ دیو اور دعا کنوت پڑھتے ہو کاغذ پڑھی دی آ نخلا و, و نت رک مئی اف جو رک یہ من ہے اٹینشن سٹنڈیٹیز کا من ہے پہ ہو جا بیٹھا ہو سی نا میں گیا گزرا ساڈا ہوا جاتی بیٹھا ہو سی اور سوی کو مانا ہے دا کاری اس بھیا ٹروٹا مان ہے نکھلا ہو اور چرک کر دے یف رالا جا بدکاری کر گنا کردا تیری نا فرمانی کرتا ہے اسا انڈ دے ایشا ویلے ماہدہ کرنا رب نال جڑا تیرا نافرمان فرمان ہوے گا تیرے حکمر کنڈ کرے گا چڑھ دیا گے جدوں باری آئے نماز تو فارل ہو کے پھر پوری برادری نو ناستے جفے پائی کھڑا ہے کہ برادری چ گزارا کرنا ہے ہوں جی چی تبی کے نا فرمان کے ساتھ سلام درس کر سخت بڑا توجہ نہیں دلوت چڑ دے مڑ اتے مڑ ہیر پڑ پتہ لگے نو نماز پڑھی جسلان کوئی آدری میں جانے گوندے سر ترا وا ماحول بھی بن گیا ایڈا پتا نہیں تشتی تو مت لگا ہونا آ نہیں ہے خنجیروں اگو جب چھسٹی آدھا سی نخلا تو میری گل تو رب کا وعدہ آزاد کرانا مسولا کسی نال آد کر کلو میں پہن وعدہ کیتا ہے اپنا گا پہ سر وڈیا گیا ہے رب ند کیتا تین کچھ نہیں گئی. موجود دہشت جو دہشت گردی وزاط کر رہا, موضوع سی دا دی کر رہا سا ساری دسی دہشت گرد گورنمنٹ ہے ساری ہسد ہسدی جٹ بندے ہوں لف نہ بولیے نہیں جو سانو انگلش آڑ کے اور تکریف پہ کروں تو سات سے کو بیٹھا سی وہ کوئی نہ مراد جدوں جدوں بھی گل کرو تو دے دل دل والے یار دلاف جائے تو اگ تو مڑ لگتی ہے ہوں میں جدو دہشت گردی دے موضوع آیا تو میں برسن دیا سات سارا برطانیہ امریکہ یو دیا کے اتنے تو وہ کوئی بیٹھا سا اگوں وہاں ٹٹو او اتنے جناب اللہ کا یاد کرو اللہ کا فکر کرو اللہ اللہ کریں جی مولگی صاحب اللہ اللہ کریں وہ مجھے نا شور جہ محسوس ہویا بھی چھت تک گل ہے میں میںلی جی بیٹھے دن تنگے وہ تو پی گئے انہوں کی مہربانی جڑے کئیاں ضلع تو آتے نے جمعہ سنن اتنے اتنے آتے نے صرف سواد ہی لینا وہ ہوں سمجھ گیا بھی جنس کہڑی بیٹھی میں کیا میںلہ اللہ کرو کاف مگر چڑیا کھڑا مگر چڑیا کھڑا اللہ اللہ کرو میں کیا نکلے تھوں خنزیرہ نکلے تھوں جا کسی گرجے تو نماز نہیں پڑھ سکنا کیونکہ نماز تافر سدک جاوا جی گل کی چکو یہ فڑو لاتا سٹو باہر یہ خریدی اتنے لین کی آیا میرے چڑ گا گیا میں ضرور ڈالر لینا ہوا یہ پیوا کے خلاف بولنے ہاں پہ اگ تک بس حضرت صاحب موڑو لبا نہیں بھی کدے گی ایک غیر ایمان میں کہہ رہا سکول کتنے آرام لکھا میں کہی اگ کتنے کہ میں کہ سکول بوش داہ دا یا مستفا دار راہ ہے تو بچے کی دے؟ سارے پیسے کون دن دیا ہے نبی پارک کی طرفوں آ رہے ہیں اتفاق رکھنا ہے گرجے کی لوگ کر کے باہر جہاں سکول وال اتفاق رکھے وہ نباد نہ پڑے کیونکہ نباد پڑتا تو گائرل بگ اللہ بچا بھی پوچھتے نہیں اے, اے سدھا راہ سدھا راہ سا جا جنت لے لا اے او دسے تینوں صراط مستقیم الحمد فاتح کی روشنی میں تو تصوگے اللہ نے تو فرمایا گزب والے تو گمراہوں نے راہ بچا تو تشتی آخیا یہ اتنے حضور دی حدیث ہے کہ گزب والے یہودی نے گمراہ عیسائی نے کافر ہندو سکھ باقی دے گمراہ نہیں یہ تھے گمراہ نے مڑ کا مطلب ہوا دنیا اتنے مستفا فرمان اشارہ ایک بڑا وا ملنا ہے کہ جان دے سن، ہندو تو سکھ مسلمانوں اپنے راہ سے ہٹا کوشش نہیں کران کر نسارا ختم گے تالیمان کرن واسطے کرنگے تو کرنگے گے تو بنا گے قانون اپنے بناؤ گے تو بنا گے یہ سازشا سا سر کرودیاں ایسائی کرنی سن مستقفا پہلو ہی خبردار کر گئے وی لائے یہودی تیرے ایمان تزت کا دشمن ہے اور ہندو تیری جان کا دشمن ہے ہندو اگر جی پر اگریزوں کا جی فیر بان بن کے رہے گا ٹو بن کے رہی مخالف بن کے رہ جی رہی اس جیون نالوں مڑو بہت ہی چنگی توجہ نہیں فرمائی دعا کر لا ضرور دو سکتا حضور پاک کی حدیث پاک میری امت گمرائی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی لہذا پوری امت نے چودہ نومبر کو عید منائی بیچارے کون سوال لکھنے والے پتا کون نہیں جیڑی چودہ نومبر نو ساری امت منائی سعودی سعودیہ چی ہے بھارت چیے اتے اٹھائی کروڑ مسلمان نے ساڈا چودہ کروڑ اتے اٹھائی کروڑ مسلمان نے انہیں اج کی وہ بھی باقی تما کلا شرم نہیں آؤ جی والے نے بات ہے وہ کیلنڈر پرچلتے ہیں انہیں کلنڈر بنا کے رکھا ہے ان لکھا انہیں آخیا سعودیہ والے چاند نہیں دیکھتے اور کلینڈر بنایا ہوا وہ نہ او وہ مطابق چلتے ہیں تے چوبی گھنٹے دا فرق پائی کھڑے نے ایک تو پہلے عید کیتی کھڑے نے کہ وہاں چاند چاند وکرا ٹائم ایک فرق صرف دو کھنٹے دا ہے دوٹے تے سڈے وقت دا فرق کن گھنٹے کا دا دو گھنٹے دا وقت دا فرق ہے تو چاہی دا تے اسی सानू दोंटे चंद पेलों दस पाता इको दिहाड़ और दो घंटे तो उन्होंने चौवी घंटे बाद सानू चौवी घंटे बाद दसता चौवी घंटे पहलों दस पाता तवजो नहीं की सूरज जो इधरों डुबना पहलों दिसना चाहिए है सब बी सूरज जो इधरों पहलों डुबना है ना उधर दो घंटे बाग डुबना तो सूरज डुबदा जब सूरज पहलों डुबदा तो बाद चंद दिसदी के दो घंटे सालों पहले दसदानून चौवी घंटे पहलों दस पाया उन्होंने यार तरसा हुए तो भेडा भेडा جنہیں لایا گلی آگری تور سوچے ہی نہیں اتنے جی پگا ساویاں نے تو آدھے پگا پیڑیاں اتنے نبی کا فرض سارے بھولیا نبی سرکار کی حدیث بخاری کی کہنا دکھاتا ہوں کوئی بھاپی ہے سہلے حدیث اپنے آپ کو میں حدیث کو مانتا ہوں آ جا لچیا کوئی حدیث نو نہیں مننا ہے حدیث نو مننا منع فکیر بیٹھے پوری گورنمنٹ ایلان کی میرے سامنے مستفا دہدی سی صوبوں لے رو جاتی واسترو لے رو جاتے ہی چاند دیکھ کر رولا رکھو چاند دیکھنے کے بار عید کرو الحمد للہ چستی نے آزید بڑھائیے لاہور کلے شہر درد فکیر نیا ایلان کی تعلیم پڑا جائے گا مصطفیٰ کے دین پر فقیر سودا نہیں کر سکتا آہ, ہم نے جان پہلے ہی سپرد ایمان دسو ادھر تو سن ویکیا اکھان نہیں رب دتی اچھا جی حرام کمیٹی بیٹھی اندر کھانگڑ بیٹھے نے کہ جان نے جڑے کانگڑے دستی شاید وہ چن وی رہی ساڈیا جوان چلوں گی نظر نہیں ویگ سکیا تین وہ اخبار خبرے والے آکھیا ہے. ہے بند کمرے میں شہادتیں لی گئی میں آکھیا بند کمرے یہ چانتے باہر آ بند کمرے چن کے بند کمرے میں شہادتیں میں آدت نہیں گئی وہ شہادت بڑھائی جنا جاتا رکھیا نہیں چھڈیا جی فرد تے خدا دی بارگاہ مجرم بنو گے یاد رکھنا اور روزہ کرے کرایا عید برباد کی جے اج تو بعد تعبہ کرو ٹی وی ریڈیو اخبار ٹیلی فون خط ان چیزوں گواہیا اندر کوئی دخل نہیں کوئی شریعت جائز نہیں کوٹ اچ گواہی لینی ہوگی کدی کسی فون تے گواہی نہیں لیندے خود دان گواہی نہ ٹی وی تے گواہی لے نہ دی گواہی لے تو کہ دنیا دے کتے کے جڑے ہے کوٹ اوتے گواہی لستے خود جانا پہنتا دی شریعت دی گواہی کی گواہی کوکی ہونی ہے فون دے کی پتا پچھوں کسی دنگوٹھا رکھی کھڑے ہو گچی سے ہاں پچھو دباؤ پا سکتا ہے کوئی سانو کی پتا سارے تو فون تک عیسائی بھی ہو سکتا ہے سکھ ہو سکتا ہے بدلاؤ ہو سکتا ہے جھوٹا ہو سکتا ہے رمضان دوزے تو تنگ ہوا پھر ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے دکے لاکے بنایا پھر اس واسطے امام اہل سندر فاضل بریلوی فتح و جلد نمبر دسویں آپ نے سب طریقے شریعت مصطفیٰ دے مستفا چن ثابت کرنے دے لکھے نے سات شریعت دے خلاف لکھے نے ٹیلیفون تار ایک غیر شری طریقے سات طریقے جڑے لکھے نے جی چودہ طریقے پورے سننے ہونے تو میری کیسٹ ہے میں آخری الودائی جمعہ اسے موجود لایا اور اللہ کی مہربانی فکیر نے میخان ٹھوک دتی میں مول جی مولبے بیٹھے نے حرام کمیٹی والے تو حرام کمیٹی کے گسے چلوتے حرام کمیٹی بیٹھی ہے کہ یار انج نہیں موج کی گل کرو جانتے ہو کہ نہیں حرام کمیٹی بھی آنا نال خبر بھی من جاب حرام نے وہ خبر ہلال دے خبر روزہ توبہ کرو اللہ جو نبی دی شریعت دی مخالف کدی نہ چلے جی تاری پوری گورنمنٹ اسلام دی قاتل دشمن ہے غریب دی قاتل دشمن ہے وڈے جہیئر سپ بیٹھے نے یا یہودی انہوں دے یار نے کفر یار نے وہ جہے ایڈے اسلام دشمن نے وہ سانک نبی سکار اس روزے دے فرض دی خبر باقی دے قرآن قانون کی گل کریے باقی گل آ جائے نماز روزے دی تو روزے واسطے جناب جی پوری کمیٹی بنا کے بھائی کھڑے نے پیار بنے کیوں کھڑا تیری گورنمنٹ اسلام دی دشمن ہے کہ نہیں دشمن نہ ہوں دی. تو آ بمب وجدے عراق عرق چاہے کبائلیاں تو وج رہے ہیں مسجد بھی ہو سو تو چالی مسجدوں نے تقریباً فلوجا عراق دے شہر جتے ہوں اجکل لڑائی ہو رہی چالی مسجدیں شہید کر دیتی ہر مسجد کوران ہوتے ہیں وہ تیرا ملک پاکستان کتحادی ہے سعودی سعودیا سور کے اتحادی نے کہ کے بش آخیا میرے بہترین دوست مشرف اور پاکستان اور سعودیا ہے ہوں خود یہودی جنوب آخ میرے دوست کچھ آخرا جیڑا کافر دا دوست ہے وہ منافق ہے جہاں قرآن ہاتھوں کروانا کھڑا ہے یہ تیرے روگے کا خیر خا ہے تلے ملانے بغیرت جڑے کا دو خبریں دے دے کھڑے ہیں جلا باندر سمجھی دیں مداری دا باندر نہیں ہوتا باندر مداری آخر باندر مجھا چار دس سگریٹ کی ہیں اگوں اشارہ کرے گا اصل وہ گل نہیں سمجھتا گل جانور کیتوں سمجھ اصل وہ سگریٹ لا کے اشارہ ہے سگریٹ کی ہیں وہ سمجھ جانا ہے گل ہی ہے خدا یہ باندر وہ اشارہ کرتے چند کہڑتا ہے آیا तरक्की तरक्की तरक्की आख देने के नहीं वरनावन हक दे त्रेवी घंटे खाना चौवी घंटे खिलाफ भी कभी बोले ने कभी टीविया सुने मुला में क्या आख्या हो शर्म करो बगैर तो आखिया जे आखड़ पे अगले वरण दे इशार चार देने का फकीर है फकीर उधर चुकन भी नहीं जाता अल्लाह की मेहरबानी देना जस्टिस چکر نہیں جانا نوی دلمبر دارس بنیا گل بھی سچی کردی سارا زمانہ بھائی واہ شر جنگ کا نہیں پر گل خری کرے ایماند چلا کے سنتا بھی ہے خوش بھی پاک نے سن دنے دعا کر صدقہ مدنی تاجدار دا بس کی بلا میری اخیر ہو جائے گی یہ پوری کتاب ہے کہ پرچیاں بس آ کر لمے مغل بس میرے پتر کوئی کو